بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مدین چینک ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اس کا فضل ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج کا دن عید الفطر کا دن عطا فرمایا ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد حین یسبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکت ہو شفاعتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی مجھ پر دس مرتبہ صبح ہو اور دس مرتبہ شام درد پاک پڑھے گا اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی, علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سیدیا سیدیا رسول اللہ بعد رمضان عید ہوتی ہے رب کی رحمت مزید ہوتی ہے آج کا دن بڑا مبارک دن ہے دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب علیہ السلام السلام کا علی شان ہے حضور فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت یہ سدا دے رہی ہوتی ہے فوا عزتی و جلالی مجھے میری عزت کی قسم ہے مجھے میرے جلال کی قسم ہے کہ اے مسلمانوں ارشاد ہو رہا ہوتا ہے کہ آج کے دن تم مجھ سے اپنی آخرت کے لیے جو مانگو گے میں تمہیں عطا فرماؤں گا اور اپنی دنیا کے لیے جو مانگو گے جو تمہارے لیے بہتر ہوگا وہ تمہیں عطا فرماؤں گا اور جتنے افراد کی بخشش اللہ تبارک وطالیہ ماہ رمضان میں فرماتا ہے اتنے افراد کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ عید الفطر کے دن بھی فرماتا ہے اللہ اکبر مدن کے ناظرین آج کے دن کے حوالے سے حدیث پاک میں پیار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا ارشاد فرمایا اس کو بھی اس سلسلے کا حصہ بنائیں گے اور ان آپ کی کالس کو آپ کے میسجز کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے ہمارے ساتھ بھی ان مبلغین اللہ مبلی اسلامی ہوں گے خوشیوں کا سا ایک سما ہوگا اور مبلغین گین اسلامی کے مدنی پھول بھی ہوں گے اور کس طرح سے عید کی سیلیبریشن ہو رہی ہے اس کو بھی کچھ انشاءاللہ ہم بلیگین سے پوچھیں گے اور آپ کے ہاں کیا سلسلہ کیا معاملہ جاری ہے کچھ اس پر بھی بات کریں گے ان شاء اللہ فلاوت پاک بھی ہوگی نادرس مقبول بھی ہوگی اور اب دعوت دعودستانی کے پرمز مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ کچھ انشاءاللہ شاء کی بات بھی ہوگی کچھ امتحان بھی ہوگا اور کچھ کھانے پینے کا سلسلہ بھی ہوگا یقیناً عید کا دن ہے اللہ سے بارک کی طرف سے یہ ضیافت کا دن ہے دعوت کا دن ہے انشاءاللہ۔ اس کا بھی اہتمام ہوگا اور یہ دس بجے تک ہمارا جو سلاٹ ہے یہ جاری و ساری رہے گی اور پھر دس بجے کے بعد داودس دامی کی مرکزی مجلس سے شراک رکن حضرت مولانا حاجی ابو مدنی ہاجی عبدالبی بتاری حافظ اللہ تعالی فیصرے کو جوائن فرمائیں گے اور پھر انشاءاللہ مبلغین اللہ کی آمد بھی ہوتی رہے گی مستیا کرام بھی تشریف لائیں گے ان کے مدنی منع بھی آئیں گے نعتیں بھی ہوتی رہیں گی کلام بھی ہوتے رہیں گے ڈسکشن بھی ہوتی رہے گی اور عید کو بھی ہم انشاءاللہ سیلیبریٹ کرتے رہیں گے ائیے ابھی سنتے ہیں ہم اپنے سلسلے کی ابتدا میں تلاوتِ قلام پاک صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے پیچھے میٹھے اسلامی بھائیوں چھ نیت نہ ہوں تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اصول ثواب کے لیے مورزب جلد کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا آپ ہی توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سماعت کیجیے برکتیں حاصل ہوں گی اعوذ باللہ من الشیطان Quan اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے تلاوت کلام پاک سن کر ہم نے اپنے سلسلے کی پتا بھی کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے انشاءاللہ شاء اللہ مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم سننے کی بھی سعارت حاصل کریں گے کیونکہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے آئیے ابھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی ودھا سرائی سنتے ہیں سلحیب حبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد صلی صل اللہ, صل اللہ, علی صل اللہ علیہ ہی شفات دجبي جمال نہیں حصنا فلوک الگ فلو الو الجھ پہ بھی چشم کرم فت کرنا تما بی گر ست کت بس میرے پتہ کو بھی دریا کرنا تیرے بس میرے پتہ کو के छाया के Turn <laughs> تعلیٰ علیہ و علیہ وسلم کی کل قیامت میں شفاعت نصیف فرمائے اور حضور کی شفات مطالعہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے بولے یہ دعوت اسلامی کی انشاءاللہ شاء اللہ آمد وقتاً وقتاً ہوتی رہے گی میری خوش قسمتی ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد کفیل تاری حافظہ اللہ تعالیٰ میرے سیدھے ہاتھ پر تشریف فرما ہے اپنا مدنی منا جو چھوٹا مدنی منا ہے یہ ساتھ ہے ایک مدنی منا غالباً اس سے چھوٹا بھی ہے وہ گھر پہ ہوگا اور دو مدنی منع ہمارے یہاں منج پر بھی تشریف فرما ہے ماشاءاللہ اور میرے دل کی جانب دعوت اسلامی کی مرکزی مجر سے شعا کے رکن میرے استاد حضرت مولانا حاجب ماجد محمد شاہد تاری مدنی حفظہ اللہ تعالی بھی تشریف فرما ہے رکن شورا کی آمد بھی مرتبہ مفتی صاحب کی آمد بھی مرحبہ اللہ تبارک سب کو جز خیر عطا فرمائے آپ سب کو عید مبارک مدنی چین کے ناظرین کو بھی عید مبارک اور کیا کس طرح ابتدا کریں گے حضور آج کا دن ہے ابتدائی مدنی پھول کیا ہوں گے آج رحمان عید کا دن ہے تو عید مبارک سے ہی ابتدا کریں گے سبحان اللہ، سبحان صحابہ کرام علیہ الدوان کا جو عید مبارک کا انداز ہوا کرتا تھا جی فرماتے تھے تقبل اللہ منا و منکم کو اللہ تبارک و تعالی ہماری جانب سے اور تمہاری جانب سے قبول فرمائے سبحان اللہ تو اب عید کی خوشیاں ہیں عید کا پرمسرت موقع ہے بہت سے احباب عید پڑھنے کی طرف گامزن ہوں گے جا رہے ہوں گے عیدگاہ کی طرف تو عید کی خوشیوں کو سنت کے مطابق واہ گزارنے کی کوشش اور خاص طور پر جو عید کی نماز سے متعلق سنتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ جیسے سواریاں تو ہیں سب کے پاس لیکن پیدل جانا سنت ہے تو پیدل جائیں اسی طرح نماز عید مسجد میں پڑھنا بھی جائز لیکن عیدگاہ میں پڑھنا فضل ہے تو جس کے لیے ممکن ہو سکے وہ عید گاہ میں جا کر جو ہے وہ نماز عید ادا کرے واہ سبحان اللہ بڑی پیاری بات کہی سیدھی عید کی نماز کی تیاری کا جو مرحلہ آتا ہے یہ بھی ایک بڑا اہم مرحلہ ہے چاہے تیاری وہ کھانے کے اعتبار سے ہو چاہے وہ تیاری پہننے کے اعتبار سے ہو ہم یوں لے لیتے ہیں پہننے کے اعتبار سے شاید کئیوں نے جو ہے وہ نماز پڑھ لی ہوگی کئی پڑھنے والے ہوں گے کئی تیاری بھی کر رہے ہوں گے ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر عید کی نماز جو ہے نو بجے بھی ہوتی ہے سوال یہ ہے سگیری کہ کپڑے سلوائے ہم نے کپڑے سلوائے اور جب کپڑے ہم نے پہننے کے لیے کھولے دردی سے جیسی باتیں ہے شاپر میں پیک ہو کے آتے ہیں اب ہم نے کپڑے جب کھولے تو, تو کپڑوں کا حال ہی بے حال ہے یعنی یا کرتا جو ہے وہ لمبا سی دیا ہے جو پجامہ ہے یہ چھوٹا سی دیا ہے یا پاجامہ بہت بڑا سی دیا ہے کرتا جو ہے یہ چھوٹا سی دیا ہے یا جیب لگانے کا کہا تھا تو جیب نہیں لگائی جیسے ہمارے اگر مدنی ماحول کی مثال لے لیں تو ہم سواگ والی جیب دردی نے نہیں لگائی تو کیا فرمائیں گے اب بندہ صبح اٹھتے ہی درجی کو کوسنا شروع کر دے اور بولے بھی, بھی ساری عید ہی خراب کر دی ہے یا کیا طریقہ کار اختیار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے عید منانے کا آغاز ہم کرنے لگے ہیں تو پھر ہمارا آغاز خوشیوں بھر ہی ہونا چاہیے اور اگر جو ہے کپڑے اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنیں جی تو اس پر اپنا موڈ آف نہیں کرنا چاہیے صحیح عید کا دن ہے موڈ آف ہو جائے گا تو پھر خوشیاں ماند پڑ جائیں گی اور درزی کو بھی کوسنے کی اب فائدہ تو نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی سل کر آئے اس کو صحیح چیک صحیح کر, لی کر لیتے اس کے اندر کوئی کمی تھی تو دور کی جا سکتی تھی لیکن اب کیا ہو سکتا ہے اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اس پر صبر کیا جائے اور خراما خراما اور دل کو مناتے ہوئے مچھر کی طرف یا جس عیدگاہ کی طرف کپڑے خراب ہو گئے عید کے اور سارا مزہ جو ہے ہو گیا اور آپ اتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ کما کھا جو ہے وہ چلا جائے عید پڑنے اصل میں یہ جو کپڑے خراب یہ تو ہونا چاہیے یہ عید کی چھٹیاں جو ہے گزرنے دو یہ درجی کو پوچھتا ہوں میں جا کے یہ دکان کھولے اس کو بتائے کہ کپڑے کیسے سیتے ہیں تو دیکھیے اگر وہ ہو سکتا ہے نا کہ اس کی اپنی مرضی کے مطابق ایسی پرابلم نہ ہوئی ہو کہ جو آدمی پہن ہی نہ سکے پہن نہ سکے تو ایک جدا چیز ہے اچھے کپڑے عمدہ کپڑے پہن لینے چاہیے کہ بالکل نیو کپڑے پہننا یہ ضروری تو نہیں ہے نا اچھے عمدہ کپڑے جو آپ کے پہلے سے کوئی نہ کوئی اچھا جوڑا تو ہوگا نا تو اس کو ہی پہن لیجئے اور متبادل کے طور پر تیار رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ بھی دھلا ہوا نہ ہو میں زیادہ افسوس ہو اللہ ویسے دیکھا یہ مفتی صاحب کہ اگر ایک کام جو ہے وہ خراب ہو جائے نا جی جیسے مثال طور پہلا کام ڈسٹرب ہو جائے خراب ہو جائے اس کے بعد جو آنے والا ہوتا ہے نا وہ بھی کوئی نہ کوئی پرابلم بنا رہا ہوتا ہے یہ بدشگونی بھی لوگ لے لیتے ہیں کہ مہینے کے شروع میں یا دن کے شروع میں اگر کوئی میرا کام ہوگیا نا تو ایک ذہن بن جاتا ہے کہ اب اگلے بھی کام خراب ہوں گے آپ پتہ کیا ہوتا ہے وہ خراب نہیں بھی ہوتے سوچ کی وجہ سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ کیا خراب شروع ہو جاتا ہے یہ بھی ہے کہ خراب لگنا کہ آپ نے ایکسپیکٹ ہی یہ کر لیا کہ ہونا ہے میرے ساتھ تو اب پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز یہ وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے حالانکہ اگر اس پہ صبر کر لیں اور بکیا کاموں پر توجہ دے لیں تو ممکن ہے کہ جو کام خراب ہونے والے ہیں وہ درستگی کی طرف آنا شروع ہو ٹھیک ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کہہ رہی تو لہذا یہ ایک بات تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ کلیئر ہو گیا کہ اگر درزی نے کپڑوں میں کوئی اونچ نیچ کر دی ہے یا نیچ اونچ کر دی ہے یا دونوں ہی کر دی ہے تو لہذا آپ درزی کو کوسنے کے بجائے آپ کپڑے اس کا متبادل جو ہے وہ پہن لیجیے اور اچھی نیتوں سے معاف بھی کر سکتے ہیں اور شی رہنمائی لے کر آپ کا اگر کوئی درجی سے وہ بنتا ہے تقاضا وغیرہ وہ بھی بہرحال کیا جا سکتا ہے اس میں بھی کوئی حرج والی بات بہرحال نہیں ہے لیکن بد اخلاقی والا معاملہ کر دینا اور گھر میں دھینگا مشتی مچا دینا عید کے دن میں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ویسے بھی زیب نہیں دیتی ایک بندے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن ہر کام ہماری مرضی کے مطابق ہو ہماری منشا کے مطابق ہو ہماری چاہت کے مطابق ہو جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسے ہو یہ ضروری بھی تو نہیں ہے نا جی ضروری نہیں ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے جی اور مجھے اس پر ایک بات یاد آ گئی جی کہ جو احرام لیتے ہیں نا تو امیر لسنت نے ذہن دیا ہے کہ احرام کو چیک کر کے بلکہ باندھ کر ایک دفعہ چل کر بھی دیکھ لیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے صحیح تو میرے ساتھ ہوا کہ جو احرام میرے لیے ایک سلائی بھی لے کر آئے تھے تو جب میں نے وہاں مکہ شریف مدینہ شریف میں باندھنا تھا تو اب یار علی پر ویسے نیت کی جاتی ہے تو میں نے پہلے ہی مدینہ شریف کے اندر جو ہے وہ ترکیب بنا لی تھی لیکن جب میں نے اسے چیک کیا تو مجھے ایسے لگا کہ یہ پتلا ہے تو اب کیا کروں تو مجھے آیا کہ کتھئی چادر تو الحمدللہ للہ زرجل ہوتی ہی ہے تو نیچے کتھئی چادر کو باندھا اس کے اوپر احرام جو ہے وہ چادر دوسری چادر لے لی تو اس طرح یوں اچھا اس کا فائدہ کیا ہوا کہ میں جو بیلٹ باندھا جاتا ہے نا تو وہ یہاں بھی بھول گیا لیکن جب میں نے چ... نیچے چادر باندھی اور اوپر چادر رکھی تو دونوں کو جب فولڈ کیا تو مجھے پھر اس بیلٹ کی حاجت نہ رہی کہ خریدتا وہاں وغیرہ کی مہنگا ملتا ہے تو یوں دیکھیں اگر کوئی ایسا ہو جائے تو آدمی اس کا متبادل سوچے صحیح نہ کہ کسی کو کچھ کہے صحیح پھر یہ بھی نا کہ اپنی اگر آپ کی چلیں ہو گئی ہے تو اب بچے سب کی عید خراب کرنی ہے روزہ پہ آپ برس رہے ہیں بچوں پہ برس ٹھیک ہے آپ صبر کر لیں ان کی عید تو خراب نہ کریں آپ کیونکہ آپ کا موڈ آف ہوگا تو لازمی سی بات ہے جب گھر کے سربراہ کا موڈ آف ہوگا تو پھر پورے گھر کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی خوشیاں کرکری سی ہو جائیں گی ایسی بات ایسی بات ہے اور یہ یہ بات یاد رکھیں اور بات بھی یاد رکھیں میرے مدنی چل کے ناظرین خوشی کو سیلیبریٹ اور خوشی کو مخصوص کرنا اس کا اس کا بھی ایک جو ہونا چاہیے بعض اوقات بندہ یوں سوچتا ہے کہ ہمیں کیا خوشی ملے گی ہمارے ہی زندگی میں دکھ ہی بھرے ہوں ایسی بات نہیں ہے کوئی نہ کوئی خوشی تو بہرحال بندے کے جو ہے وہ اس میں زندگی میں آتی ہی آتی ہے کسی کی زندگی میں دکھ ہی دکھ بھرے ہوں ایسے تو نہیں ہو سکتا خوشیاں بھی آتی ہیں بہرحال حالات جیسے ہوتے جائیں تو اس کے اندر انسان کو اپنا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے لیکن بات ہماری کنکلوڈ کریں تو یہی بنے گی کہ کسی پر آج کے دن میں برسنے کی بجائے ہم نیت کر لیں ابھی سے کہ غسیلہ انداز اگر ہمارا ہے تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اس عرت کو بھی نکالنا ہے درگزر کو اپنانا ہے اور اگر آپ پریشان ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو بھی پریشان کیا جائے یا آپ اگر کوئی پرابلم فیس کریں ضروری تو تھوڑی دوسرے بھی پرابلم فیس کریں بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اگر ہم سکھی نہیں ہیں تو دوسرا کو سکی کیوں رہے بعض دونوں بہنوں میں آپس میں ہو جاتی ہے دونوں بھائیوں میں ہو جاتی ہے تکلیف ہو رہی ہے بعض تو یوں کہتے ہیں اب جیسے ایک مثال کے طور پر دو جو وہ بہن بھائی ہیں یا دو بہنیں ہیں یا دو بھائی دو بھائیوں کو دو بھائی وہ اب ایک سو رہا ہے ایک جاگرہ ایک کو نیند نہیں آ ہے دوسرے کو بولا اٹھو بھائی یا دوست ہے دو دوست ہیں ان میں سے ایک سو رہا ہے ایک جاگرہ جس جو جاگرا ہے وہ بھی سونا چاہ رہا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آ بھائی اور میں جاگر آپ بھی سو رہے ہیں آپ بھی تو جاگے نا کیا فرمائیں گے اگر میں اضیت میں ہوں تکلیف میں ہوں دوسرا بندہ سکھ میں کیوں رہے اچھا دیکھیں لازمی سی بات ہے آپ کو دوسرے کو کم از کم خوشی دینی چاہیے آپ جس طرح چاہتے ہیں کہ مجھے خوشی ملے اس طرح آپ کو دوسرے کو بھی خوشی دینی چاہیے پوری دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں نا کہ ہمیں سے ارشد یہ تو چاہتا ہے کہ مجھے خوشی ملے لیکن جب باری آتی میرے خوشی دینے کی تو پھر میں تھوڑا بخل سے کام لیتا ہوں کنجوسی سے کام لیتا ہوں تو یہاں پہ بڑی پیاری جو وہ روایت یاد آئی حتی سے اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آپ کا قول ہے فرمایا اپنی زوجہ کے لیے اسی طرح سورتا ہوں جس طرح میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے سنورے یہ اتنا پیارا جو ہے وہ مجھے آپ کا فرمان لگا کہ یعنی یہ ہر چیز میں ہے کہ ہم جن سے بھی یہ چاہتے ہیں نا کہ یار میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں یہ میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کریں یہ میرے ساتھ جو ہے وہ اچھے معاملات کریں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ آنا چاہیے ہم ون سائڈ چلتے ہیں صحیح. کہ جناب فلاں جو ہے وہ میرے پاس سے گزر گیا اس نے عید تک نہیں ملی مجھے مجھے عید مبارک تک نہ کہا تو بھائی آپ بھی تو اس کے پاس سے گزرے تھے آپ نے اسے کون سا جو ہے وہ عید مبارک جو ہے وہ کہہ لیا تو خود آگے بڑھیں اور بات یہ کہ خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں ملتی ہیں اگر آپ خوشیوں کو روک کر رکھیں گے تو وہ خوشیاں نہ آپ کو دیگر جانب سے ملیں گی اور خود آپ کو اپنے اندر سے بھی خوشی نہیں مل سکے اور دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانے والی شان بھی ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرے گا اللہ تبارک وطا اس کو جنت میں داخل فرمائے گا تو یہ خوشی دینے کی تو جو ہے وہ خوشی کسی کے ضلع میں داخل کرنے کی تو پذیر آئی ہے لیکن کسی کو ایزا دینے کی یا کسی کو تکلیف دینے کی اس طرح سے کوئی پذیر آئی نہیں ہے مفتی صاحب کے بچے ہیں دو مدری منع تین مدنی منع یہاں پر موجود ہیں ایک چھوٹا مدنی منہ پاس بیٹھا ہوا ہے وہ سے باتیں بھی کر رہے ہیں دو مدری منع ان کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ آگے ان سے باتیں کرتے ہیں کچھ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مدنی منع عید جو ہے وہ کیسے منا رہے ہیں سلی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ, مرین. اللہ اکبر بیٹا کیا نام ہے آپ کا مصطفی مصطفیٰ آپ کا نام کیا ہے محمد شاعد محمد شاید ارے بھابھی ماشاء اللہ آج عید کا دن ہے سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک دونوں کو عید مبارک خیر مبارک آپ کو بھی عید مبارک خیر مبارک خیر مبارک اچھا so, یہ بتائیں ابھی آپ گھر سے آ رہے ہیں کیا خاطے آ رہے ہیں سوئیاں کھائی ہیں آپ. آپ نے کیا کھایا سوگیا. آپ نے بھی سوئیاں کھائی ہیں تو آپ یہ بتائیں عید والے دن آپ کے ابو آپ کو عیدی بھی دیتے عیدی دیتے ہیں؟ آپ کو بھی عیدی دیتے ہیں؟ ارے بھا بھی سبحان اللہ تو آپ کو جو عیدی ملتی ہے اس کا آپ کیا کرتے ہیں عید والے دن کوئی, کوئی چیزیں وغیرہ خریدتے اچھا عیدی جیب میں رکھ لیتے ہیں سمجھدار بچے ہیں کتنے پیسے خرچتے ہیں آپ ہوں سو روپئے والے دن آپ خریدتے ہیں کیا کرتے ہیں سو روپئے کا اچھا خرچ بھی کرتے ہیں سنبھال کے بھی رکھتے ہیں کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ آپ نے کیا نام بتایا تھا سبحان اللہ آپ تو بڑے مبلک بنیں گے انشاءاللہ آپ بھی آپ کو بھی ملی کتنی چار سو روپے ملے ہیں چار روپے ملے ہیں چار دس دس کے نوٹ ملے ہیں چار بیس والے نوٹ ملے چار بیس چار بیس چار اور بیس یہ تو اسی روپے ہو گئے نا اسی روپے تو آپ کیا کریں گے عیدی کا کے بچے تو ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں جی عیدی سمال کے رکھیں گے بچوں کو عیدی دینے کا معاملہ بھی حضور ہوتا ہے لوگ دیتے ہیں بڑے بھی دیتے ہیں اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں یہ بھی آتے ہیں اور بچوں کو عیدی جو ہے وہ دیتے ہیں تو عیدی دینے میں تناسب کیا ہونا چاہیے یعنی اگر میں اپنے بھائی کے گھر پہ جا رہا ہوں تو مجھے اپنے بھائی کے گھر میں ان کے بچے بھی ہیں ان کی مدنی منیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں مدری منے بھی ہیں مدری منیاں, منیاں بھی ہیں تو کیسے ان کو جو ہے وہ عیدی کی تقسیم کاری ہونی چاہیے بچے ہوں یا بچے یعنی مدنی مننے ہوں یا مدنی منیاں تو سب کو برابر برابر دینا چاہیے اپنی اولاد کے اندر بھی برابر ہی تقسیم کرنا چاہیے سبحان اللہ تاکہ جو ہے وہ برابر برابر دیں گے تو ان شاء آپس میں کوئی حسد وغیرہ کا سلسلہ نہیں بابقاتی بیٹوں کو چھوٹوں کو زیادہ مل جاتی ہیں بڑوں کو بعد ملتی نہیں ہے جب مل جائے تو کم ملتی ہے چھوٹوں کو زیادہ مل جاتی ہے اس کے بارے میں کیا فرمے زیادہ پیارے لگتے ہیں جو آتا ہے پھر انہیں کو دیتا ہے چاہیے کہ وہ سب کو برابر برابر دیں ٹھیک ہے وہ باہر جو مل گئی بچوں کو بچے کیا کے مدری من نے تو کہا کہ میں تو سو روپیہ خرچ کروں گا دوسرے مدری منع نے اب یہ بچوں کی جو عیدی ہوتی ہے ان کے پاس بعض اوقات جیسے آپ نے تو محتاط اندازے کے مطابق ان کو ایک مناسب مقدار میں پیسے دیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حضور والدین بھی اپنے بچوں کو بعض اوقات پانچ پانچ سو بھی دے دی دیتے ہیں ہزار ہزار روپے بھی دے دیتے ہیں پھر کہیں پر جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے بچوں کو عیدی دی دیتے ہیں یا جو آ رہے ہیں گھر پہ آ رہے ہیں وہ بھی چھوٹے بچوں کو عیدی دی دیتے mm. ہیں تو بچے عیدی یوٹیلائز کیسے کریں یا ان کے ماں باپ اس عیدی اس کو یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں, استعمال کیسے کر سکتے ہیں پہلے تو ایک بات عرض کروں گا جیسے کہ شاہد بھائی نے کہا کہ برابر برابر بچوں کو دیں بالکل برابر برابر دیں لیکن بیٹیوں کو پہلے دیں واہ یہ تاکہ بیٹیوں کے ساتھ ایک محبت کا اظہار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک بھی ہے کہ جو دینے میں بیٹوں کو فوقیت نہ دے بیٹی پر تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے تو بیٹیوں کو پہلے دیں دینے برابر ہی ہیں صحیح لیکن کہا آپ ابتداء کہاں سے کریں بیٹیوں سے جو ہے وہ آپ ابتدا کر اور جو آپ نے عیدی کی بات کی تو دیکھیں جو عیدی تھوڑی بہت دی جاتی ہے دس بیس روپے پچاس سو روپئے یہ بچوں کی ہی ملکیت ہوتی ہے بچے ہی اس کے مالک ہے بہت چھوٹا بچہ ہے جیسے گود کے بچے ہوتے ہیں دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں انہیں کسی نے 500 روپے لا کے دے دیے یا جن کی پہلی عید جن بچوں کی ہوتی ہے انہیں موموماً زیادہ پیسے ملتے ہیں 500 یا ہزار تو وہ والدین کو دینا مقصود ہوتا ہے اگرچہ رکھے بچے کے ہاتھ میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ تو والدین استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو دیگر دوستاب رشتے دار دے رہے ہیں بچے اس کے مالک ہوتے ہیں اب والدین کیا کریں ابلن تو یہ کہ بچوں کی جو ضروریات ہیں ان میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچے اپنا جو ہے وہ کھا پی بھی لیتے ہیں لیکن بچوں کے کھانے پینے میں یہ معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چیز لی آدھی چھوڑ دی آدھی بچ گئی اب جو بچے کی ملکیت بچے جو خریدتے ہیں وہ بعض کا چیز ایسی ہوتی ہے جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق شاندہ ہوتی ہے دیکھیں وہ تو بالکل والدین کو تربیت کرتے ہوئے بچوں کو روکنا چاہیے ان چیزوں سے اور چاہیے یہ کہ یعنی عید کے موقع پہ آپ نے پیسے دے دیے اور بچوں کو دکان پہ چھوڑ دیا اس کے وجہ خود جا کے جو چیز ان کے لیے بہتر ہے وہ خریدی جائے اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ جب کوئی چیز لے کر دے رہے ہیں تو اگر وہ پتہ ہے کہ بچے چھوڑ دیں گے درمیان میں اب اسے کیا کریں گے اب وہ ہے بچے کی ملکیت والی چیز نہ کسی اور بچے کو دے سکتے ہیں نہ خود کھا سکتے ہیں تو اس لیے اپنے پیسوں سے بچوں کو اس طرح کی چیزیں دلوائیں تاکہ وہ بچوں کی ملکیت والی معاملات نہ رہیں اور اپنے بھی خریدنے میں بچے کے لیے نہ خریدیں یہ کہ بھئی میں اپنے لیے خرید رہا ہوں بچوں کے استعمال کے لیے جو ہے وہ مباح کے طور پر دے دوں گا اب ان پیسوں کا کیا کریں یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے والدین کی جانب کہ بھئی بہت سارے جو ہے وہ پیسے بچوں کے جمع ہو گئے تو اب کریں تو کیا کریں تو اس کا جو آسان حل جو مجھے نظر آیا کیونکہ دیکھیں اگر آپ کپڑے خریدتے ہیں کوئی اور چیز خریدتے ہیں اس میں بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھئی وہ چھوٹے ہو گئے اب اسے کیا کریں اب کیا کریں ایسی اس کا آسان حل یہ ہے کہ بچوں کی فیسز میں ان پیسوں کی ادائیگی کریں کہ اب اس میں اور کوئی صورت حال بچتی نہیں یعنی ان کے بچنے کی صورت نہیں بنتی اسکول کی فیس ہے وین کی فیس ہے مدرسے کی جو ہے وہ فیس ہے ان میں اگر ادائیگی کر دیں گے تو یوں بچوں کے جو پیسے ہیں وہ خرچ ہو جائیں گے یہ بھی ان والدین کے لیے جن کے پاس گنجائش نہیں ہوتی دیگر معاملات چلانے کے لیے یا سنبھال کر رکھنا مشکل ہوتا ہے تو وہ یہ کریں وغیرہ جو سنبھال کر رکھ سکتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ سنبھال کر رکھ... رکھیں بالغ ہونے کے بعد بچوں کو یہ بونس کے طور پر یہ ساری ایڈی کی رقم جو ہے وہ اپنے پیسہ جو ہے وہ بچوں کی دیگر تعلیمی اور دیگر امور پر خرچ کرے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا آپ کا نام ہے صاد نام اور آپ کا نام مصطفیٰ ساد اور مصطفیٰ آپ کو مدری مقصد یاد ہے مدری مقصد مدری مقصد سنائے. مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کی ہاں ہاں ٹھیک ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ان شاء اللہ عزارت. ارے جی اللہ. آپ کو یاد ہے مدری مقصد آپ کو یاد نہیں ارے صاحب آپ کے بچے تو بڑے مدیرہ مدیرہ بچے ہیں جو آتا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں جو نہیں آتا وہ بھی بتا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں مدنی منوں کو نیک بنائے آپ کیا بنائیں گے اپنے بچوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں میں کیا بناؤں میں تو جو سمجھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مفتی اسلام تو بنائیں گے بالکل یہی ارادہ ہے عالم دین اور مفتی اسلام بنانے کا ابھی ماشاءاللہ مدینہ میں یہ دونوں بچے پڑھتے ہیں پڑھ رہے ہیں صحیح اور یہ چھوٹے یہ کرتے ہیں یہ گھر پر ہیں یہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں ان کا نام کیا محمد عمر محمد عمر ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی میرے مدنی گفتگو بھی ہو رہی ہے مدنی منوں سے بھی کچھ بات چیت کی ہے ہم نے مزید مبلغین گین اسلامی بھی تشریف لائیں گے ان کے مدنی پھول بھی ہوں گے آپ کی فالز بھی ہوں گی آپ کے میسیجز بھی ہوں گے ان کو بھی انشاءاللہ ہم ممکنہ صورت میں سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے استا صاحب میں یہاں ایک چاہوں گا ایک بات پر اور بھی ہماری توجہ ہو جائے کہ عمومی طور پہ جب ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مل کر بیٹھتے ہیں اور فرینڈ شپ آپس میں ہوتی ہے یا ایک بے تکلفی سی آپس میں ہوتی ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور اب سارے اس کی جیسے کلاس لے رہے ہیں اس سے تفریح لے رہے ہیں اس کو مطلب مذاق کر رہے ہیں ٹیز کر رہے ہیں وہ بیچارہ وہ بھی بیٹھا ہنس رہا ہوتا ہے تو کیا فرمائیں گے اس انداز کے بارے میں آپ کیا پھول دیں گے دیکھیں مزاح کرنا ہے تو مزاح کرنے کا مقصد جو ہے وہ ایک دوسرے کو خوش کرنا ہے صحیح. تو اگر ایک کو ہدف بنا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بظاہر تو ہنس رہا ہوگا جی. لیکن دل میں اس کا،, اس کا جو دل ہے وہ رنجیدہ ہو رہا ہوگا جی. اور وہ اپنی اس رنجیدگی کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ چہرے پر مسکراہٹ لا رہا ہوگا تو یوں دیکھیں کسی کو بھی آپ ہدب بنائیں گے تو وہ خوش تو بالکل نہیں ہو سکتا اس پر یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں حدب بنا لے تو یوں تو فرینڈشپ چلتا ہے اپس میں ہم دوست بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں تو اپس میں جب ہیں تو اتنا تو وہ ہوتا ہی ہے نا جی دیکھیں اس میں اس حد تک ہو کہ اذیت نہ پہنچے پھر تو صحیح ہوا لیکن اگر یہ حد سے بڑھیں گے تو اس کے دل میں جو ہے وہ جو کیفیت پیدا ہوگی وہی وہ جانتا ہوگا کہ خوشیوں کے موقع پر جو ہے وہ اس کو اس کی آوازوں کی نقل اتار رہے ہیں اور جو کوئی وہ بات کہہ دے تو اس کو دوبارہ اس کے انداز سے دوہرانا تو یہ تو دل آزاری والی بات ہے بالخصوص جو بےچارا ہکلاتا ہو جی یا جس کی زبان میں لکنت ہو جو پوتلا ہو اس کو بھی اس بات پر بہت حدفے تنقید بنایا جاتا ہے یا اس کو بولنے میں پرابلم ہو یعنی لفظ بول نہ پائے دو مرتبہ تین مرتبہ بولے ایسے کا تو بالخصوص جو ہے نا وہ میں بولوں جیسے کچوں پر نکال دیتے ہیں تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی یا تلفظ درست نہیں جو ہے وہ اب اس کا انداز ایسا ہے گفتگو کرنے کا کہ عام لوگوں سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے تو اس کے بھی جو ہے اس کو دوبارہ دہراتے ہیں اس طرح کرتے ہیں اور باقی سب کیا لگا رہے ہوتے ہیں اچھا دوستوں میں جب آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو ایک اور بات خوشی کا موقع چلتا لیکن خوشی کے موقع پر جو ہے کسی کے دل کے اندر غم داخل کرنا یہ تو کسی طرح بھی درست نہیں ہونا اور اس سے دل آزاری بھی ہوگی دل آزاری کرنا بھی گنا ہے تو کوئی ایسی ہم کیسے خوشی منا رہے ہیں کے ساتھ گنا بھی کیے جا رہے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور ایک اور بات کہ جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا گفتگو کرنے کا انداز سنت سے ہٹ کر ہو جاتا ہے جیسے بہت بلند آواز سے جو ہے وہ گفتگو کرنا شروع کر دینا اور ہاتھ بے سے بے ہاتھ جو ہے ایسے ہاتھ لگانا اور دوسرے کا ہاتھ مارنا تو یہ بھی جو ہے ہائی فائی بھی کہتے ہیں نا ایک یوں ہاتھ کر دوسرا یوں کرتا ہے ہائی فائی تو یہ جو سنت کے سنت سے ہٹ کر جو ہے گفتگو کرنے کے انداز ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنے کی حاجت ہے کیا مجھے بتائیں آپ خوشی کے موقع پر پھر کیا کریں خالی بس ایسے ہی بیٹھے جیسے آپ اور نان بھی بیٹھے ہوئے ہیں بےچارے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی فرمائیں نا بات صحیح میں نے دہراتے ہیں الفاظوں کو ایسا بھی کو دہراتے ہیں صحیح ہوتا ہے بعد لوگوں کو پکیہ کلام ہوتا ہے نا وہ ہر بات پہ جو ہے وہ حمایت لینا چاہ رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی انداز رہا تو یہ انداز درست نہیں ہے نا اچھا اگلا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تائید نہ کرنا چاہتا ہو لیکن وہ بار بار یوں یوں بول رہا ہے اچھا آگے سے وہ رپلائی نہ کرے اس کا بازو کا لوگ برا مناتے ہیں کہ اس نے ریپلائی کیوں نہیں کیا میں پوچھ رہا ہوں اور یہ بتا ہی نہیں رہا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی آپ کی اس بات پر تحفظات ہوں کہ وہ آپ کو یوں آپ کی حمایت نہ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس طرح جو ہے نہیں کرنا چاہیے نا یہ انداز بھی درست نہیں ہے مدینہ مدینہ ناظرین آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں حبیب صلی اللہ تعالی محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ فی الحال بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے ماشاء یہ صبح عید مدر کا پروگرام بہت ہی زبردست ہے اور جس طرح ہم نے دیکھا گزشتہ مہینہ یعنی کہ ماہر رمضان میں مدر چلنے کی بہت امدہ ہی عمدہ ٹرانسمیشن رہی اللہ تعالیٰ ان کو جزائر خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے امین اللہ امین امین امین بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے رئے, آپ کی دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیاں عطاف فرمائے اور یہ دعائیں آپ کے حق میں قبول فرمائے مرحبا ماشاء اللہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مدنی چینل کی مجلس اور مدنی چینل کی ٹیم کو محمد شزاد اطاری کی طرف سے بہت بہت ایمان و آفیت والی عید مبارک ہو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ جزاک اللہ مننا میں لاہور سے بات کر رہا ہوں سر جی میں نے یہ پوچھا تھا کہ عورت عید نماز پڑھ سکتی یا پھر وہ دوسری عورتوں کو جماعت کرا بھی عید نماز کرا سکتی ہے جی نماز عید عورتوں پر واجب نہیں ہے اور خود تو عورت جماعت کرا ہی نہیں سکتی اور عورتوں کو مردوں کی مسجد میں حاضر ہونے کی بھی اجازت نہیں نہ جمعے کے لیے نہ عیدین کے لیے تو خواتین عید کی نماز نہ پڑھ سکتی ہیں اور نہ ہی اس میں شامل ہو سکتی ہے کہ مردوں کی نماز عید ہونے کے بعد گھر پہ اشراق چاشت کی نماز ادا کرے جی ٹھیک ہے ماشاء جی مزید میں نالا موسر سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ فوت کی بعد جو جنازے کے بعد کھانا دیتے ہیں جن کا گھر فوت کی ہوتی ہے وہ کھانا جائز ہے کہ نہیں جی کی کے بعد کھانا دینا یعنی جو جن کے گھر پر انتقال ہوا ہے ان کے گھر پر تو دینا ٹھیک ہے بلکہ جا کر انہیں کھلانا چاہیے کہ وہ اپنی غم کے کیفیت کے اندر ہے ممکن ہے وہ کھانا نہ کھائیں یا کھانے کا بندوبست نہ کر سکیں لیکن فقط انہی کے لیے ہو باقی جو دیگر سارے افراد آئے ہوئے ہیں جنازے کے اندر شرکت کے لیے ان کے لیے دعوت کا اہتمام کرنا یہ چاہے اہل میت کی جانب سے ہو یہ دیگر کی جانب سے ہو یہ جائز نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے اچھا یہ سب جو انداز ہوتا ہے اگر فوتگی ہو گئی اب جو پہلی عید آئی اب اس پر وہ گھر میں سوگ کسی کی ہے رو رہے ہوتے ہیں لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں لیے لیے اچھا جی اب اس پر جو ہے وہ جو, نہیں, جو آ رہا ہے وہ رو نہیں رہا اس پر بھی باتیں کرتے اچھا جس کے فوتگی والے گھر میں جنہوں نے اچھے کپڑے پہنے میں ان کو بھی باتیں کرتے ہیں یہ روش کیسی دیکھیں عید کے موقع پر یوں سوگ منانا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے سوگ صرف تین دن کا ہے جی ہاں جو خاتون ہے اس کے لیے چار مہینے دس دن کا جو سوگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو سوگ کی کیفیت بناتے ہیں تو یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ رواج ہے اس رواج کو ختم ہونا چاہیے یہ رواج ایسا ہے کہ جو قرآن و سنت سے جو ہے ٹکرا رہا ہے تو لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے ان کو بتانا چاہیے بازو معلومات بھی نہیں ہوتی اور پہلی عید کو جو ہے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اچھے کپڑے پہنیں گے تو اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم اس طرح جو ہے وہ عید منائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے نہ لوگوں کو ابھی اسی سال اس کا باپ فوت ہوا ہے اور اسی سال اس نے جو ہے وہ عید منائی ہوئی اور نئے کپڑے بنائے ہوئے حالانکہ سوگ تین دن تک ہے اور بیوہ کے لیے چار ماہ تو اس کے بعد سوگ منانا ہی ناجائز اور گناہ ہے تو اب اس عید کا دن آیا ہے ایک الگ بات ہے کہ والد نہیں تھے آپ کے پچھلے سال تھے اب اس سال نہیں ہے غم کی کیفیت دل میں ہونا ایک الگ لیکن اس کا اظہار کرنا یا رونا دھونا یا دیگر رشتہ داروں کا ان کے پاس اسی لیے آ کر رونا دھونا یہ ہرگز درست نہیں ہے ہاں اس طور پر جائیں کہ مثلا یتیم ہے اب آپ یتیموں کے پاس جائیں کہ پچھلے سال ان کا باپ ان کے ساتھ تھا آج اللہ نہیں اللہ ہے اللہ تو اب ان کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کے لیے نہ یہ کہ انہیں غمزدہ کرنے کے لیے خوشیاں منانے کے لیے آپ ان کے تحائف لے کر جائیں دیگر چیزیں لے کر جائیں کہ انہیں احساس نہ ہو کہ آج ان کا باپ اٹھ گیا تو کوئی پیچھے پوچھنے کے لیے آ نہیں رہا تو ہمیں یہ کرنا چاہیے اور اس کے بجائے یہ کہ سارے افراد مل بیٹھ کر روئیں یا کپڑے والوں پر تنقید کریں یہ ہرگز جائز نہیں ہے مدینہ مدینہ بڑے پیارے مدنی فل بیان ہو رہے ہیں مدنی چہل والوں کو میٹھی عید ہے کوئی میٹھا بھی کھانے کو ملے گا نہیں ملے گا یہاں تو مطلب یہ نمکین ہی سب کچھ رکھا ہوا ہے میرے سامنے بھی نمکین ہی ہے یہ جو بھی آپ لے کر آئے ہوئے ادنان بھائی کی خیر خواہ مرحبا ماشاء کھاؤ بھی مدنی منو آپ بھی کھائیں ادنان بھائی بھی کھا رہے ہیں ماشاء اللہ تو کوئی ترقی بنا رہے نہیں بنا رہے جواد بھائی جواد بھائی ہمارے ہیڈ ہیں ہماری عید کی ٹرانسمیشن کے چلیں جی پی وسطا رہے جیسے سے امیدیں باہر رکھ کبھی تو آ ہی جائے گا آ رہا رستے میں ہے چلے ٹھیک ہے جی آ, ایک ناز شریف میں شامل کر لیتے ہیں ادنان بھائی ایسا کلام سب سے پہلے چینل میں کون سا کلام پڑھا تھا لیں سب سے پہلے کلام پڑھا تھا چمکے ارے وا جی سبحان اللہ اور کتنا ایسا ہو گیا اس کو جب مدنی چلنا اسٹارٹ ہوا تھا دو ہزار آٹھ میں اچھا پہلا کلام جو سب سے پہلے میں نے پڑھا تھا یعنی جب میں ابھر رہا تھا بچپن یعنی جب آٹھ سال کی عمر تھی تو ایک کلام تھا بگڑی ہوئی بنتی ہر بات مدینے میں خواہ میرے آکا کی حساب مدینے میں صحیح یہ کلام پڑھا تھا مدنی چر میں سب سے پہلے پڑھا چمکتے پاتے ہیں سب پانے والے آج دو ہزار آٹھ میں پڑھا آپ آج دو سترہ جو ہے وہ آن پہنچا ہے اور آج عید کا دن بھی ہے تو کیا ہی خوب ہوگی اسی کلام کے کچھ اشعار آپ سنا لیں صلی اللہ, اللہ تعالیٰ چمرک تجھ سے پاہ دے چمکا دے چم والے بال دل چرم کا دے چرم کانے باد میں مجھ ہوا مجھے میں تریم بوا کا مجھے سات لے لو ربا جا تھا بال کے رس था جانے وا چمکا سبحان اللہ آپ نے سب سے پہلے مدنی چینل پہ کس طرح انٹری دی کیا آپ کی پرفارمنس سب سے پہلے علیحدہ سلسلے میں تو دارالفتہ علیہ سنت میں ہی حاضری ہوئی اس کے علاوہ امیر علیہ سنت کے ساتھ مدنی مذاکروں میں حاضری میں اگر آپ کہیں کہ چہرہ نظر آیا مدنی چینل کی اسکرین پر ورنہ دارالفتا اہل سننا جب ابتداء میں ہوا کرتا تھا تو عبدالحبیب بھائی جو ہے وہ ہمارے ہوسٹ ہوا کرتے تھے اور اس وقت دارالفتا کے جو مفتیان کرام تھے وہ دو دو ساتھ ہوا کرتے تھے یا تین تین جو ہے وہ ساتھ ہوتے تھے سبحان وہاں سے جو ہے وہ ہوا پھر ماشاءاللہ پہلے سلسلے میں کون تھا آپ کے ساتھ یا آپ کس کے ساتھ تھے؟ پہلے سلسلے میں یہ تو مجھے ابھی یاد نہیں کہ یعنی اور دارالفطا کے کون سے تھے یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی جو ہے وہ ساتھ تھے کچھ جی کچھ سلسلے ہم نے رات والے کیے تھے یورپ کے لیے تو رات تقریباً جو ہے وہ ایک دو بجے کے ٹائم والے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے اس وقت سخت سردی باب المدینہ میں ہوتی تھی اور اورنگی ٹاؤن گھر سے جو ہے وہ یہاں آنا تو باقی جو ہے وہ سلسلے تھے اس وقت والے مدینہ مدینہ چلیں یہ بھی بتائیں آج ایک اور بات بھی ہم آپ سے پوچھ رہے آپ نے رمضان عمارت میں بھی ایک پوری ٹرانسمیشن صبح رمضان جو ہمارا سلسلہ ہوتا تھا اس میں بلا تعطل اور بلا تاخیر ماشاءاللہ اللہ وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی ہے کیسا لگا آپ کو فجر کے بعد نشریات چلا کر بعض اوقات لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار اب ہم نے سہری کر لیے اب ہم سو جائیں کیونکہ اگر کچھ کام کریں گے تو ہماری انرجی جو ہے یہ ویسٹ ہو جائے گی لوگ جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں پھر ایک ٹائم پر اٹھتے ہیں پھر آگے روٹین اپنی چلاتے ہیں آپ سہری کرنے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد آتے تھے اور پوری دو گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے یہ کرتے تھے تو کیا آپ کے تجربات کیسے رہے مشاہدات کیسے رہے دیکھیں میں نے پچھلے سالوں میں یہ محسوس کیا کہ اگر آپ سو جائیں تو بسو کا سو کر اٹھنے کے بعد پیاس جو ہے وہ محسوس ہوتی اللہ یہ مجھے محسوس ہوا اللہ عالم کے سب کو تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ نہ سو تو یوں اب صبح جو ہے وہ سلسلے کے بعد یہاں سے پھر میں دار المدینہ اور پھر اس کے بعد دارالفطہ میں حاضر ہوتا اور آپ یہ سمجھیں کہ صبح جو سہری کا چار بجے کا جدول چلتا تو شام چھ بجے واپسی گھر ہوتی अल्ला। مسلسل अल्ला। یہ کنٹینیو جو ہے وہ چل رہا ہوتا تھا تو ایسا نہیں کہ ہمارے ناظرین نہیں تھے فیس بک کے اوپر کافی ہمارے ناظرین ہوا کرتے تھے اس سلسلے کے اور ویسے بھی جو عام دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں باب المدینہ کا یہ تجربہ ہے کہ لوگ رمضان میں کام پہ جلدی جاتے ہیں یعنی فجر کے بعد جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اچھا پھر بہت سارے افراد وہ ہیں جو کہ قرآن پاک کی تلاوت کی سادت حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی مدنی چینل دیکھنے کا وہ وقت ہوتا ہے اور صبح کے وقت میں تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے سبحان اللہ تو صبح کا وقت واقعی بہت بابرکت وقت ہے کسی بھی کام کے حوالے سے اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ بابرکت وقت ہوتا ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کی آپ نے آپ کے ساتھ پوری ایک مبلگین کی محسن بھائی اور نہ صرف پڑھ کے حیرت بھی ہوتی تھی کہ رمضان میں آپ اور صبح صبح اور اتنی تیز بھی اور دوپہر میں بھی پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں روزہ جو رکھتا ہے تو غیر طاخت ملتی ہے اور روزے سے کمزوری نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا اور یہ کہوں گا کہ یہ میرے کا فیض ہے میرے کوئی کمال نہیں ہے کیا بات ہے جو ناطخہ ہیں جو ان کے آواز تیز کر کے جو ہے وہ میں کھاتے تھے جس کی وجہ سے گلے میں نہیں کچھ بھی نہیں کھائے آج آپ کی آواز تھوڑی جو ہے وہ ڈاؤن ڈاؤن لگ رہی ہے رمضان نے ہمت ابھی تین دن پہلے کچھ ایسا ہوا کہ بیماری آ گئی تھوڑا غلط بیٹھ گیا اللہ اللہ تبارک صحت عطا فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے سبحان اللہ نگران مرکزی میر سے حضرت مولانا حاجی محمد عمران اطاری حافظ اللہ تعالیٰ کی احمد مرحبا مرحبا سے گیری میں آپ کا انتظار ہی کر رہا تھا نگران شورا آئے کب آئے ماشاءاللہ اللہ تشریف لے آئے نگران شورا ماشاء اللہ امیر اسنت کے ساتھ نماز عید پڑھ کے امیر اسنت کو عید مل کے اور دعائیں لے کے ماشاء اللہ ماشا. السلام علیکم و رحمتہ اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے جی آپ کو نظر اللہ نظر سے بٹائے ماشاء اللہ آپ حفظ و مان میں رکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ وکمل اللہ سبحان اللہ ندان شورا ماشاءاللہ اللہ بھائی کو مستفی بھائی کو ایڈی بھی دے رہے ہیں سی آرے سبحان اللہ. سر وہ آپ کا سامان یہاں رہی ہے جی. اس کے بغیر آپ وہیں <laughs> ہوتے ہیں جی آپ آپ بیٹھے نا جی آپ جی. مجھے سامنے بھی یہ سامان سارا رکھا ہے نا جی جی بالکل اچھا بی... آج تو ایسی اضافت کا دن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اضافہ کر رہے ہیں یہ کیکر آ رہا ہوں میرا سامان نہیں رہے نہیں میں ایسے یہ کہہ کے نہیں اٹھا رہا اچھا یہ تو صبر بھی نہیں تھا میرا چلے آپ نے توجہ دلائی ہے آئندہ دو سلسلے دو دن اور بھی کر رہے ہیں اس میں باری آئے گی تو اس شاء انشاءاللہ مرحبا خوشیوں کا دن آج عید کا دن خوشیوں کا دن اور خوشیوں کے دن میں ہمارا انداز اور ہمارے گھر کا انداز ہمارے گھر کا ماحول خوشیوں بھرا تو باہر نکل کے بات نہ کر جی رمضان پر گھروں کے اندر ہی رہو کر رات بھی آپ گھروں کے اندر گھوماتے رہے آپ مجھے اللہ وہ تو جی رات کا ٹائم تھا تین بجے کا ٹائم تھا وہ جس نے دیکھا تو دیکھا باہر یقیناً دیکھا ہی ہوگا خوشیوں کا سا ایک سما ہے اور یہ خوشیاں میری زندگی کے اندر بڑھتی رہیں اور ان میں اضافہ ہوتا رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کچھ اس پر مدنی پھول جو جی ہے وہ ارشاد فرمائے میں ہر بندہ جو جی ہے وہ اپنے آپ کو خوشیوں کے اندر آسانیوں کے اندر سہولیات کے اندر سٹیبل رکھنا چاہتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اسٹیبل رہ نہیں پاتا کبھی پریشانی بھی آئے گی کبھی دکھ بھی آئے گا کبھی سکھ بھی آئے گا کبھی تکلیف بھی آئے گی لیکن بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری گاڑی ایک خوشیوں کے ٹریک پر سمجھ جو, غم جو غم ہے یہ گاؤں دکھ, دکھ, دکھ نہ لگے جی غم دکھوں سے بچ کر دیئے. جی جی جی, جی, جی, جی, جی, جی جنت میں اللہ Allah Allah شاید بھائی ایسا کل آپ آپ نے سالی ماچری میں بھی یہ ترکیب بنائی ہے آپ ایک جملے میں سارے سارا سوال میں یوں اس کو یوں کر کرا کے لے کر آیا میں نے کہا اچھا اس کا کوئی جواب آئے گا آپ نے ایک جملے میں اس کو جواب کو جو ہے وہ پورا کر دیا لیکن دیکھیں نا سلمان بھائی دنیا میں رہ کر آپ یہ تمنا کیسے کر سکتے کہ یہاں دکھ اور پریشانی نہ آئے یہ تو جنت کا خاصہ ہے خاص تو شے ماں یوج دوفی وا یوج دوفی گئی کیا بات سبحان اللہ سلم کی بات مدینہ مدینہ, مدینہ آپ لوگ تو بیان کرتے رہتے ہیں نا یہ ساری چیزیں شیخ کا خاص شیخ کا خاص ہوتا ہے کسی اور میں تو خاصا نہ رہا سبحان اللہ یہ تو وہ کل جو میں نے شیر پوچھا تھا جنت میں تیری رضواں سوز و گداس بھی ہے عشق میں رولا سرکار کا مدینہ درادان بس سنائی ہے ابھی تو کہہ رہے تھے نا آج تو روزہ نہیں ہے جنت میں تنت میں تیری رضو سو زو ہے جنت داروں کا جنت ہے نا ان کا نام ہے رضوان جی یہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے جی جنت میں جنت میں تیری رضوان سوزو گداز بھی ہے عشق میں رلاتا سرکار کا میں سوزو کام دشک میرو لا سیک کام دیا تو یہ تو دیکھیں نا اب جنت میں تو نہ غم ہے نہ دکھ ہے ٹھیک جی سوزو خیر یہ تو مدی نے منورہ یہ سوزو و کداس جو نا یہ غم و دکھ نہیں ہے وہ غم نہیں ہے سوز و کداس لذت والی شے ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ تو دنیا میں یہ تصور کرنا ہے نا یہ میری نزدیک تو یہ شاید مطلب یہ دعا کرنا جی کہ مجھے دنیا میں کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہ آئے صاحب یہ محال ہے بالکل یہ ایسی محال, محال عادی کی ہے. دعا اس دعا دو. کی کرنے کی اجازت نہیں ہے صحیح. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ نہیں ہو سکتا شاید جنت میں ایک ہی موس... ایک ہی وہ ہوگا نا موسم, دی موسم دی یہاں دن ہے رات ہے جی یہاں سردی ہے گرمی ہے یا جی خزاں جی بھی ہے یا بہار بھی ہے بالکل جس طرح اس زمین کا موسم بدلتا ہے نا اس طرح ہمارے زندگی کے موسم بھی بدلتے ہیں انسان کو اپنے ہر موسم کے لیے تیار رہنا چاہیے ویسے مشورہ یہی ہے اور اللہ ہمیں بھی مجھے بھی نیکی کی توفیق نصیب کرے دعا کریں مشورہ یہی ہے جو خوشی کے دن ہونا تو غموں کے لیے تیار رہیں اور جو غموں کے دن آئے نا تو غم نہ کریں خوشیاں آنے والی ہیں انسرا یہ ہے اور ماشاءاللہ میرے نگران کی آمد مرشبہ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں میرے نگران کے میرے ہمارے سنت اتکاف کے ہمارے پورے ماں کے اتکاب کے روئے روائے ماشاء اللہ ہمارے مدریس بھائی کہتے ہیں کہ رکنے شورا حادی امین یہ حکایات کا انسائکلوپیڈیا ہیں ماشاءاللہ اللہ بڑی زبردست حکایات بیان فرماتے ہیں نہیں بھی بدنی فلوی کے سب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری تو آج ان سے کچھ کروانا چاہ رہے ہیں آپ جی ان سے کچھ کروانا چاہ رہے ہیں ویسی بات ہے تشریف نہیں تو کچھ تو ہوگا نا جی ہاں آئے ہیں تیرے دھر پہ تو کچھ دے کے جائیں گے یہاں کیسے کہیں گے ہمیں لے کے جائیں گے تو دے گا کتنا رہ جائے گا اللہ سلمان بھائی نے دعوت دی تھی اور پھر کیا تھا اس کا فالو اپ گھر گیا نے اگر یہ سو گیا نا تو پھر تو مشکل ہے اللہ مجھے بھی یہی آفیت لگی امیر سنت ماشاءاللہ اللہ گھر پہنچے اللہ تعالیٰ کا کرم شاید ایک ماں اور کچھ دن کے بعد غم گھمزدا ان کی اپنی قلبی کیفیت ہے گھر پہنچے اور میں بھی گھر کی طرف ہی تھا کہ میں نے کہا چلے جاتے جاتے بڑا کرم فرمایا آپ نہ آپ مجھے تو آپ کی ہمت پر داد دینی ہے اگر سوئے بھی ہوگے تو بہت کم سوئے ہو گیا آپ تین بجے تک تو ہمارے ساتھ سوا, سوا, سوا تین ساڑھے تین کو فارغ ہوئے سارے تین بجے پھر نیچے آئے تھے نا اس کا مطلب فجر آپ نے یہیں چار چالیس میں سے نماز ہوئی ہے اور اس کے بعد درس ہوا ہے اور اس کے بعد ناشتہ کیا ہم نے امیل سنت اور ہم نے ناشتے کے بعد عید کی تیاری کی ہے اور بس آپ بھی اسی طرح چلنے شاید جی بالکل تو کل زہر کے ہی اٹھے ہوئے ہیں جی مدنی جہاں کے ناظرین کل زہر کے اٹھے ہوئے نہیں میں سویا ہوں رات کو تقریباً چار گھنٹے میں نے ہمدردی تھوڑی کم کر دیتا ہوں اور کیا کروں گا تھوڑی ہمدردی کم کر لیتے اللہ تعالی بس صحت بھی دے عقیت بھی دے اور جو ذمہ داران کا ہمارا مدری مرکز کا ایک اعتماد ہے جو ایک ہمارے پاس ادف ہے جو ٹارگیٹ ہے ہم یہ اچیو کرنے میں بھی کامیاب ہوتے رہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرمائے. مدنی پھول آپ گھر سے آئے آپ دوبارہ <سؤال> ہمارے بڑی بڑی بات صحیح کہہ رہے نہیں اصل میں ان کی ڈیمانڈ کے بچے کو لے کے آنا تو میں گیا تھا کہ چلو بھائی گھر پہ مل لیں گے وہ بھائی وغیرہ بھی جمع ہوتے ہیں نا گھر پہ والدہ سے ملنے آتے ہیں تو عید پہ ہی مل لیتے ہیں تو موقع اچھا ہے ابھی ہماری مسجد میں یہی تھا تو مسجد میں نماز ختم ہوگا سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی تو خیر میں تو دیر سے پہنچا تو یہ سب قبرستان نکل گئے تھے پھر میں نے ناشتہ کیا پھر میں نے والدہ وغیرہ سے مل کے میں نے کہا اگر میں سو گیا تھا تو پھر تو گیا پھر میں کہا چلو اللہ آپ کا نا قبول فرمائے مرحبا ماشاءاللہ ایسا بات وہ چل رہی تھی کہ بندہ تیار رہے ہر طرح کے حالات کے لیے اپنے مگر جو جیسے خوشی ہے نا جی خوشی کو ہم نعمت تو کہیں گے نا خوشی ایک نعمت ہے جی اور اگر نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے سبحان اللہ لئی شکر تم لازد کو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت اور, اور بڑھائے گا اور بڑھائے گا, اور بڑھائے گا، آ, بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ اور سلوک عید کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ والدین عید کے دن بھی بعض اوقات بچوں کو جو ہے وہ ڈانٹ دیتے ہیں بچے آپس میں بھی کون ہے جی کون ہے ڈانٹ دیتے ہیں جی بچے کون ہیں کون تو صحیح जब नींद को कौन डांटता होगा अपने बच्चों को आप क्या नींद ही लाते हो यार भी मैं मैं क्या बताऊ आपको ना बताए ना तो बैठे इसलिए हमने भी हमने भी अपने बचपन में ही हूँ मतलब देखो नींद हुई नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं है इनकमिंग आउट गोइंग दोनों फ्रिय बताए इनकमिंग आउट गोइंग दोनों फ्रियो के साथ हम लोगोंगे हम तीन घंटे वाले भी नहीं अभी नहीं दस बजे तक वैसे हमारी स्लॉट दस बजे तक की है नौ बज के बारह मिनट हो गए عبد الحبیب بھائی ٹیک اوور کریں گے ایسا تو نہیں عبد الحبی بھائی آنے تک تو کو رہنا ہی رہنا ہے جی تو عبد الحبی جتنے بجے بھی آئے ہیں بادشاہ بھی ہیں نہیں ہے وہ وقت کے سیف لیکن بیچارہ سفر کر کے رات کو میرا خیال ہے ساڑھے تین چار بجے تو اس کا میسج دو بج کے بارہ منٹ پہ لینڈ میسج میرے پاس تھا کہ میں پہنچ گیا ہوں جہاں سے اترا لے یہ بھی سوئے بےچارا حاضر مجھے ڈرا رہے ہیں یا مطلب کیا نہیں میں آپ کی ہمت بڑھا رہا ہوں اور کیا کر میں ہمت ہی بڑھاؤں گا آپ کی دیکھو اس نے بےچارے نے کیا بولا میں سوتا تو گیا عبدالحبی میں سوئے ہوں گے عید کی نماز پڑھ کے شاید یہ ہو سکتا ہے آرام کر رہے ہوں گے تو آپ کو دل بڑا رکھنا چاہیے ضرور انشاءاللہ شاء ہم حاضر ہیں یہاں دوسرا ایک مدری پھول لے لیتے ہیں سر کہ وہ آشکان رسول سی بات ہے جب ایک چینل نہیں چلا کو کو آج, با... آج... آج کون بچوں کو ڈانٹتا ہوگا جمی لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعدوں کا جیسے ساری رات کوئی بزنس کرتا ہے خاص کر ان دنوں میں اب رات دن اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور وہ, وہی بات جیسے ابھی ہم جاگ رہے ہیں تو کوئی اور طبقہ بھی تو جاگتا ہی ہے نا اب وہ اس ٹائم واقعی گھر پہنچ کر درد کو پہنچے گا کیونکہ مارکیٹیں رات بھر میں صدر گیا ہوں تو ابھی بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں یعنی ابھی بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں فجر کے بعد اپنا تین کالونی پورا کھلا ہوا میں تو جا کر کون سا کمال کر رہا ہے لوگ جاگ ہی رہے نا میں واقعی اسی بات کو میں بیس بنا دوں کہ یہ اگر کوئی دنیاوی طور پر بھی کام کرتا ہے تو اگر ہم کو کہتا ہے نا کہ یار آپ یوں جاگتے ہیں یوں نہیں آتے تو بھئی یہ کیا کر رہے ہیں اگر مثال آج مدنی کافلے میں کوئی سفر کرتا ہے اور اس کو کوئی کہتا ہے کہ یار آپ گھر بار کو چھوڑ کے چلے تو یہ جو, جو ابھی ہوٹل سجا کر بیٹھے ہیں وہ تو رات بھی چلا رہے دن بھی چلا رہے کما رہے نا نوٹ کما رہا ہے نا تو اگر کوئی دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں جا کے کماتے تو کیا رہے جیسے جیسے سیزن جیسے نہیں ہے جس عید کے دنوں میں دنوں میں مال کا جنرل اسٹور والے بوتلوں والے مٹھائی والے ہیں اس میں یہ بات چلے اچھا ہی ایک موضوع ہے کہ نہیں ہاں کہ اگر جاگ جاگ کے بچوں کو گھر پہ لینے گیا بچارہ بچے قبرے سن چلے گئے کون بچے کو مارتا عید کو نہیں اس میں اگر مزاج ایسا جیسے ماشاء اللہ مدنی چینل کی مدنی باہر یہ کہ تربیت ملتی ہے نا ہم کو تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو سارا مہینہ اس نے چلو گھر والوں کے لیے بچوں کے لیے کمایا اور یہ بالوں کا تو ہوتا ہے کہ انسان جب گھر آتا ہے تو اس کیفیت میں آتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں ملنسار ہوتا ہے مارکیٹ میں تو اگر اس کے یہاں بچے آ جائیں گے تو اس کو ٹوفیاں بھی دے گا نا آئس کریمیں بھی دے گا اس کے اپنے بچوں سے اتنا ڈرتے ہوں گے کہ دروازہ کھٹکھٹا کٹ کے بچے کے دے ابو آ گئے ابو آ گئے سو جاؤ بھائی ایسا ابو ہے رات <laughs> <laughs> وہ بے چارے جو ہوگا نا اللہ اس میں یہی ہے کہ اگر ایسا کوئی شخص ہے کہ جو اس زوم میں ہوتا ہے کہ میں بچوں کے لیے اتنا کرتا ہوں پھر وہ جا کر اگر اپنا بہیو ایسا کرتا ہے اور واقعی یہ ہوتا ہوگا کہ عید والے دن بھی کوئی ڈانٹتا ہو یا کوئی ایسی بات کرتا ہو تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسا نہ ہوتا ہو اس معاملے میں اگر تھوڑی سی ایک ہو کہ بھائی گھر میں بھی بچے چاہتے ہی ہوں گے نا باپا نے کل جیسے فرمایا وہ بچوں کو جو تقسیم کرنے کا جو شاہد بھائی بھی جواب دے رہے تھے شاید عید کا کچھ سوال کیا تھا نا آپ نے ابھی سوال ہوتا نا بچوں میں عیدی تقسیم کرنے کے بعد تو امیر علیہ سنت نے بھی کل یہی موضوع پر جواب عطا فرمایا تھا نا تو اگر مثال بیٹھا کپیل بھائی ایسا تو نہیں کروا بچوں بھائی جگہ خالی کرنے کے لیے بے کھڑا کر دیا چلو بے کھانے سے چلو جانے کا تھا ہاں مگر بچے بے ہیں امین بھائی اس میں یہی تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص اس طرح کا معاملہ کرتا ہے نا وعلیکم السلام وابلم لاہرہ ارے بھائی منی بھی آئی ہے منی سر ادھر تو بولو ہاں گئی ارے منی اچھا چلو میں پہنا دیتا ہوں میں پہنا بھائی منی اپنے آنکھوں پر جو نا کھڑکی لگا کر آئی ہے منی کا کیا نام ہے صوبہ نو چلو بھائی منی کو عید یار لے لو یہ تو کوئی منع نہیں کرتا عید کے دنوں میں یقین مانو آگے پوچھے گھومتے ہیں اجے راشد میں پرس بھی ساتھ ہے <تصح> <تصح> امین بھائی آپ کی بہت شکر میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اس معاملے میں جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات مارکیٹوں میں یا باہر ایک بڑی ملنساری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے لیکن گھر میں وہ پیار نہیں دے پاتے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ مستقل چڑچڑاپن ہوتا ہے گھر میں یہ مزاج ہوتے ہوں گے امین بھائی لیکن اب یہ کہ یہ آپ جیسے کہہ رہے کہ پورا پورا مہینہ محنت مزدوری کر کے تھکا رہا مثال کر دو بس سارے نو دس بجے گھر پہ جائے گا نہیں کرنا چاہیے اس کو اس طرح لیکن اگر یہ بہت ریئر کیس ہوتے ہوں گے سلمان بھائی اس طرح ٹھیک ہے چلیں دوسرے دوسری بات لے لیتے بچوں کی شرارتوں پر آجتا, والدین مطلب شرطیں شرارت, کرتے ہی ہیں بچے تو اگر عید کے دن بھی والدین جائے تو بچے شرارتیں کریں گے تو دانٹ دیں گے اب کیا کرنا چاہیے میرا اپنا ایک مزاج تھا کہ مجھے بچوں کی شرارتیں دیکھ کر دو نا تھوڑی پرانی بات کر رہا ہوں نا بتا مزہ نہیں یاد آتا ہے بیٹھتے نہیں سکون سے حجی میں بڑے شہزادے نا آجی عبید رضا تاری میں ان کے ساتھ کبھی گاڑی میں جاؤں نا تو بڑی گاڑی میں بچے ہو نا سب لوگ میں دیکھنے سے آتا نا بچے یہ چیڑے بچے وہ چھیڑے ادھر ہر کو روزہ وہ دیکھتا رہتا اس کو غصہ ہی نہیں آتا یہ کسا بھی نہیں, ہے, نہیں کرو کچھ نہیں نتھنگ اٹل نارمل آپ کو میں یقین دلاؤں ان کو نارمل دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ کر میں اپنے اندر کتنا نارمل لانے میں کامیاب ہو گئے ان کو دیکھ دیکھ کر اور باپا کو یہ تربیت ہے ملے سنت کو بھی دیکھوں نہیں آتا میں نے ایسا مزاج دیکھا لوگوں کا کہ بچوں کی شرارتوں پر غصہ کرتے تھے گرتے تھے پور مطلب کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے تھے لیکن جب میں نے امیرت سنت کو یہ اسپیشلی میں حاجر عبید رضا بڑے شہزادے کی بات کر رہا پرواہ کوئی نہیں ہے ٹھو ہوتا رہے ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے سکھڑوں میں نہ بیٹا جب ان کے ان کی طبیعت میں ٹھنڈا پر اپنی مثال دا میں خود ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں تھوڑے چند برس ہو گئے میں نے ان سے یہ چیز حاصل کی الحمدللہ للہ اب اب نہیں اتنا غصہ تھا دوسرا موضوع یہ بھی ایک آپ سے بات کرنی تھی حاجی امین صاحب بھی ہیں آ, رکن شورا نے پورے ماہر رمضان مبارک کے احتکاف کو ڈیل کیا اور پورا احتکاف کا نظام چلایا عاشق مجری قافلوں کے مسافر بھی آ, بنے ہوں گے بعض اپنے محلے کی مسجدوں میں بھی احتکاف کیے ہوں گے اتقاف میں لوگ رہے ہوں گے اور اپنے سے انہوں نے اپنا وقت بھی گزارا ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک متکف میں اور ایک گہرے موتقف میں یعنی ایک وہ شخص جس نے پورے ماہ رمضان کا احتکاف کیا یا جس نے آخری دس دن کا احتکاف کیا آ, اس میں اور ایک عام اسلامی بھائی میں جس نے احتکاف نہیں کیا کیا کوئی فرق ہونا چاہیے اگر فرق ہونا چاہیے تو کیا فرق ہونا چاہیے ایک سوال دوسرا میں بعد میں کر لیتا ہوں مہربانی اس, اس کا جواب تو جو روزانہ تاثرہ چلتے ہیں نا یعنی کمال کمال کیا ہو تو یعنی جو اس بار میرے عمارتوں کو میں نے عرض بھی کیا تھا نہیں كر اس کا تو کوئی مجھے ڈیٹا دو اس کا تو میموری کارڈ ریلیز ہونا ہے ہم نے ہمارے عید کی ٹرانسمیشن میں تأثرات کو رکھا ہے بلکہ تأثرات اور اس میں بالکل وہ تأثرات ہم نے جمع کرنے کوشش کی ہے کہ جس میں جو انہوں نے بہت زیادہ جنہوں نے اثر قبول کر کے جو آپ ریپلائی میں نے بہن کو فون کر دیا میں نے ماں باپ کو فون کر دیا اور وہ لائف کہہ رہے ہیں امی ابو مجھے معاف کر دینا باجی مجھے معاف کر دینا نہیں یہاں معافیاں اور اس بار تو مسئلہ ہے کہ ففٹی پلس منع کیا تھا اناؤنس یہ تھا کہ انسان پلس نہیں رکھیں گے اب ففٹی پلس آئے تھوڑے بہت لیکن یہ کہ یگسٹر یعنی ایک گھر میں چار بھائی بھی ہوتے نا تو وہ بھی شاید مہینے میں کچھ نہ کچھ بات نوک جھوک تو ہو جائے گی نا اب یہاں تو ویسے ہی مطلب اتنا پریشر رش کھانے پینے کے سونے جاگنے کے سارے معاملہ مطلب وہ اے سی وداؤٹ اے سی اب یہ یگسٹر کو سنبھالنا کرنا مجھے سارا کام تھا لیکن ایسا کمال تھا یہ فائلے بھی بولے گا یہ ہمارے اندر ہزاروں اسلامی بھائی کم بیش آٹھ ہزار سے زائد اسلامی بھائی تھے اتنی بڑی تعداد میں اور خاص پر یگسٹر ہیں نوجوان ہیں اتنے اسلامی بھائیوں کا ہونا اور ایسا نہیں کہ یہ تربیت یافتہ ہوں اکثریت غیر تربیت یافتہ اسلامی بھائیوں کی ہوتی <laughs> ہے اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان میں جھگڑا نہیں آپس میں تو تراکار نہیں اور پھر ان کے یہ مناظر ہم دیکھتے ہیں روتے ہوئے معافیاں مانگتے ہوئے حقوق الباد کے معاملے میں ان کے جو احساسات ہوتے ہیں یہ مطلب کیا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے یہاں پر کہ اس کی وجہ سے اگر ہمارے نازی صبح دوپہر شام تین خوراک ملتی تھی سلام نہیں صبح دوپہر شام, شام. یہ خوراک والا وہ تو پولیس والے دیتے ہیں صبح دوپہر شام پانچ چھتر چلو مارتے ہیں پانچ دوپہر کو پانچ شام کو ہمیں تو یہ خوراکی صبح دوپہر شام صبح شروع ہوتے تھے اللہ لائیو بیان بھی ہوتا تھا پھر افیئر بھی ہوتا تھا خصوصی پھر اس پہ شام میں باپا کے پاس حاضری ہو جاتی تھی اور رات میں پھر وہی مدنی مذاکرہ تین خوراکیں ملتی تھیں ماشاءاللہ جس نے اس علاج کو پورا کیا تو کورس پورا ہو گیا تو ہو گیا اللہ فرق کیا ہونا چاہیے ہے آپ ہے نا وہ بتاؤں آپ جب یہ کہہ رہے تھے نا اتنے سارے میں ایک تصور کر رہا تھا ایک بہت بڑا جھومر ہے بہت بڑا جھومر ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے کرسٹل لگے ہوئے پتھر اور یہ چمک رہے ہوتے ہیں نا اس کے اندر جو بلب یہ نا یہ چھوٹے چھوٹے ہیں اگر بلب بند کر دو ان کی چمکنا بند ہو جائے گا ٹھیک ہمارے نگران اور ذمہ دار جان تھے نا یہ اس کے اندر کے بل تھے اور یہ یہ کیسے اچھے لگ رہے تھے کیسے لگے ہوئے تھے ان کا جو پکڑ تھی نا جنہوں نے رکھا تھا وہ میرے پیر کی روحانیت تھی یہ اتنا خوبصورت جھومر تھا سات ہزار اسلامی بھائی ایک چھت کے نیچے اور ایک تعداد نہیں آئی تھی تو وہ جو جن کے تھال صاف ہوتے تھے سلمان بھائی ابھی وہ تو پتا نہیں کسی مصلحت کے تحت نہیں دکھائیں گے یعنی کسی کی دکان جیسے سستی ہے نا ڈیکوریشن کی دکان اور وہ جیسے برتن سستے ہیں وہ باقاعد یعنی کہ 970 970 اینڈ سیونٹی نو سو تھال کی جو مجھے یاد جو فگر ہے نو سو ستر تھال جو ہے وہ اگر ڈسٹریبیوٹ ہوئے کھلانے کے لیے تو سیون ہنڈریڈ اینڈ فورٹی یہ اس طرح سے ریٹرن ہوئے کہ مطلب صاف کر وہ تھال صاف کرنا برتن دھو کر پینا پھر ذرات اٹھانا کھانے کے معاملات کو سنت کے مطابق کرنا یہ اللہ کی رحمت تربیت ہوتی ہے اور ہمارے جس طرح نگران شرح فرمار ہے ہلکا نگرانوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا مدینہ مدینہ بہت یہ ہمارے پیچھلی آر والے کالز کے حوالے سے مجھے اپڈیٹ کرتے رہے ناظرین کی قوت یقینا ہوں گی تو ان کو شامل بھی کریں بالکل شامل کریں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام زاہد ہے میں اتقاف میں بیٹھا تھا تو ابھی میں کینا دیکھ رہا ہوں تو میں گھر پہ آیا تو میرا دل نہیں لگ رہا تھا کینا دیکھ رہا تھا تو صاحب بہت اچھا لگ رہا ہے سب لوگوں کو مدنی کینر والوں کو مدنی والوں کو سب کو عید مبارک میں خیر مبارک بہت بہت شکریہ اور آپ کو آپ کا اعتقاف بھی مبارک ہو ماشاء جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضوان علی شاہ تاریخ یونان کے شہر تن سے ہوں. آپ کا یہ سلسلہ صبح عید دیکھ کر الحمد للہ بہت خوشی حاصل ہو رہی ہے میری طرف سے نگران شورا کو عید مبارک اور سلمان بھائی امین بھائی دیگر اسلامی بھائیوں کو ادنان بھائی اور مدنی منوں کو سب کو اور مدنی چینل کے تمام آشقان رسول کو بہت زیادہ عید مبارک ماشاءاللہ گرانی شورا آج بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نظر بچ سے بچائے اور ان کا سایہ جو ہے ہمارے سروں پر تاز قائم فرمائے دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہماری بھی مشکلات آسان ہو جائیں اور جو بالخصوص حادثہ ہوا ہے پاکستان میں ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت اور گھر والوں کے لیے شبر کی دعا فرمائیے گا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ سلام و اللہ وبرکاتہ رضوان بھائی ماشاءاللہ یونان سے تھے اللہ کریم آپ کو و آباد رکھے یونان جو ہے نا اپنے سلمان بھائی جی. میرے خیال میں دکھوں کا گھر ہے اللہ یونان گریس جی آپ جائیں اس کے علاوہ بیٹلی. نہیں اٹلی میں بھی بہت پریشانی ہے یورپ کے یہ بعض وہ ممالک ہیں جن میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے جی ان میں یہ بھی شامل ہیں تو اللہ کرم فرمائے ان پر اور وہاں مسلمان بڑے بڑے پریشان حال ہیں اللہ کریم ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور بے روزگاری بہت ہے بہت بے روزگاری ہے اور یہاں بھی پیسے بھیجنے ہوتے ہیں ان کو وہاں بھی گھر چلانا اپنا کار خرچہ پانی چلانا ہوتا ہے اور پہنچ جاتے ہیں یہ ایسے تیسے کر کے بےچارے لیکن گزارا نہیں ہوتا خیر یہاں بھی بڑا دکھ بڑا واقعہ تو ہے ثانیہ احمد پور شرکیہ شاید آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہوم والا والا. تو ہم نے دعا تو کی تھی. میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کو دیکھتے کبھی تو یعنی کیا کس طرح ان کی دکھ تکلیف کو برداشت کریں اللہ کریم آفیت نصیب فرمائیں جانے والا پیچھے سبق دیکھ کر ہی جاتا ہے البتہ یہ کہ ہم میرا مشورہ یہ کہ ہم ان کی اس کیفیت کا تذکرہ نہ کریں کیونکہ اگر ہمیں وہ دیکھ رہے ہوں گے جو ان کے گھر والے ہوں گے تو ان کی شاید تکلیف میں اضافہ نہ ہو جائے تجید حسن تجدید حسن تجدید تو اپنی جگہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ ہوا وہ ہو گیا اب یہ کہ ہم یہ دعا کر اللہ قریب ان کو صبر بھی دے اور جو مسلمان فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت کرے ان کے سگیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اس میں ایک بات میں ارد کروں گا نگران شاہ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی کہ جب یہ ٹینکر گرا تھا نا اور جو پیٹرول باہر نکلا اور وہ تالاب کی صورت اختیار کر گیا اور چھوٹے مطلب بچے بوڑھے اور یہ سب بوتلیں ڈرم بالٹیاں کولر یہ, uh, یہ سب لے کر آئے اور وہ بھر رہے تھے تو لوگ ان کو ہٹا رہے تھے تو یہاں پر اگر ایک بات کی تھوڑی سی اس میں تھوڑی uh, کچھ اس میں تربیت ہو جائے کہ جب کبھی ایسا کہیں خدا نخواستہ حادثہ ہو تو ہوتا نا جیسے وہ سائڈ راستہ بنا ہوا ہے تو چلو ذرا گزر جائیں گے کیونکہ یہ جو پھک کر کے اڑا ہوگا نا سارا ہی یعنی جو جس طرح جس کیفیت میں سارا بکھرا ہوتا تو اگر خدا نہ خاصہ کبھی ایسی کوئی صورت دیکھے تو بعدوں کا تو ہوتا نا میں تو یوں نکل جاؤں گا میں تو یوں کٹ مار کے نکل جاؤں گا میں تو یوں چلا جاؤں گا تو اگر شاید اس پر کچھ اس طرح کا ہو جائے کہ امین بھائی ابھی سب یاد آئیں گے لیکن دیکھیے وہ ہے نا جب تقدیر غالب آتی ہے تو تدبیر کام نہیں آتی تدبیر لاکھ ہم کر لیں لیکن اب ایک ہی تقدیر میں تھا جس کو اس کیفیے سے گزرنا تھا جس کو جلنا تھا کیا پتہ کتنے ایسے ہوں گے جن کو کا سامان لے کے جا رہے ہوں گے کتنے کیا کر کے جا رہے ہوں گے کتنے کیا کر کے جا رہے ہوں گے تو ہمدردی تو یقیناً دل میں ابھرتی ہمدردی اور بس یہ کہ اللہ کریم ان کا ان کے حال پر رہیں فرمائیں اور جو بےچارے ایشور ہسپتالوں میں نا وہ بھی بڑی تکلیفوں میں ہوں گے ایک تعداد جو بیچارے جھلسوں کے جلنے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اللہ ان کو بھی صحت لیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عبد الرشید عرض کر رہا ہوں دعوت اسلامی کے تمام ذمہ دار ذمہ داران کو اور مدنی چینل کے عملے کو عید مبارک دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی کال لے لیں جی کال جی جی بالکل کال لیتے, جی لیتے ایک سال بھی میں چاہ رہا تھا ہو جائے لگی آتا ہوں یہ سانحہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا Uh, ایسا آئندہ نہ ہو اس کا کیسے سدے ہو سکتا ہے جیسے ایک وہ جو انداز تھا کہ ہم دیکھتے ہیں سب کبھی بھی کوئی حادثہ ہو لوٹ مار کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں کوئی میں ایک مشورہ دوں گا جی دیکھیے جو انتقال کر گئے نا جو فوت थी. کر گئے میرا خیال ہے ان کی ان کیفیات تو تبصرہ نہ ہی کیا جاتا اچھا ہے ٹھیک ہے جانے والوں کو اچھے اچھے تکر تھا یاد کرو سبحان اللہ. اور موت جو ہے نا یہ مومین کے گناہوں کا کفارہ ہے اللہ ہم ان کے لیے دعائیں مفرت کریں آمین. اور ان کے لواحقین کے لیے صبر کی دعا کریں صبح اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کا ایک بڑا سبق ہے ماشاءاللہ اللہ اچھے الفاظ یاد کرنے دلوقتي. والے تبصرے کرتے ہوں گے لیکن نہیں کرنا چاہیے بس یہ جو چلے گئے ان کے لیے دعا کریں اگر کر خودکشی کر کے بھی مرتا ہے جی ہم اس کے لیے مقفرت کی دعا کریں گے نہ کہ بعد میں بیٹھ کے خودکشی کو تذکرے کرتے رہیں گے کوستے رہیں گے ٹھیک ہے لوگوں میں واقعی ایک بڑی علم کی کمی ہے علم کی کمی ہے اسلام و دین جو تربیت ہماری کرتا ہے نا زندوں کے لیے بھی اور ہمارے فوج شدگان کے لیے بھی جب انسان کا انتقال ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں اللہ و مقفی لینا و می دینا ہم ان کے لیے دعائی کریں گے بس ختم میرا خیال ہے اس کے علاوہ ہم. ہمیں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کچھ بہت اچھا کوئی بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے ملادھائی میں نے بعد تبصرے پڑھے ہیں ये. مجھے نہیں مزہ آیا مجھے نہیں مزہ آیا بس جو چلے گا چلے گا ہم نے کون سی اپنی خبریں بیچنی ہے ہم نے تعزیتی کرنی ہے ہم نے عیادت کرنی ہے اب ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے اب مطلب میں یہاں سے جا کر ان کے زخموں پر مرہم تو لگا نہیں سکتا اللہ اپنی زبان کے ذریعے ان کے زخموں کو خورج سے کیا کروں گا یہ میری تمام تر عشقا نے رسو سے مد انتجا جائے کہ کبھی بھی اس کے کوئی واقعات ہوں تو میں نے جو عرض کرنا تھا میں عرض کر چکا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کرنا چاہ رہا اللہ ہوں سبحان اللہ آج صبح بھی ایک واقعہ ہوا تو میرے جو اعلان کیا نا اس نے کئی ایک کچھ چپ کرایا تھا کہ اس غلطی کا تذکرہ وہ کرے جس نے غلطی کبھی لگی ہو اصل میں ہوتا یہی ہے لوگوں کو موضوع چاہیے ہوتا ہے امین بھائی ہمیں بھی موضوع چاہیے ہوتا ہے لیکن موضوع وہ لے جس سے ہماری اور دوسروں کی دنیا اور آخر کو فائدہ ہو گفتگو کو برائے گفتگو کر کے کیا کریں گے اب اتنا بڑا آسانیاں ہے قوم گھم میں ڈوبی ہوئی ہے اور بس ہم ایک سوچ ہم آپ کسی کی میت میں بھی جائیں گے تو وہاں جا کر آپ ان کے لیے دعائیں کریں گے ٹرانزیکٹ کریں گے اگر کوئی انتقال کا سبب بتائے گا تو ٹھیک ہے اس پر افسوس کر کے واپس ہی آ جائیں گے نا پھر بیٹھ کر آپ اس پر تبصرہ کریں گے عموماً وہاں بھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ جائیں گے ایک ان کا انتقال ہوا اگر یہ نہ کرتے تو ایسا ہو جاتا اگر یہ اس طرح نہ کرتے تو یوں ہو جاتا اگر اگر کا تو ویسے ہی جی. ممانعت ہے جی. مطلب کتنا سامنے والا کتنا ایک وہ احساس اس کے جو آپ فرما رہے ہیں ہو سکتا جی. ہے کہ ہماری یہ باتیں شاید کئیوں کے لیے سیوں کے نہیں یار ہو تو گیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری ان باتوں کو پوزیٹیو لیں گے مثبت لیں گے اور اگر اب تک توجہ نہیں تھی تو آپ توجہ کریں گے کہ ان جانے والوں یا یوں بھی نارملی جو مسلمان دنیا سے چلے گئے جانے کے بعد منفی تذکرے کر کے کیا کریں گے دعائیں مغفرت کریں میں نے کہا نا اگر کہ خودکشی بھی کوئی بندہ کر لیتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں تھینک یو کی دعائیں کریں گے مدینہ مدینہ کون شامل کرتے ہیں مدینہ یہ بہت سیکھنے کی بات ہے اس ملاد بھائی آئے ان سے کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد وقاف اللہ تاری میں تمبا سے عرض کر رہا ہوں میری طرف سے تمام مدنی عملے کو عید الفطر مبارک ہو خیر مبارک خیر مبارک آپ کو مبارک ہو کو لے لیں قطر سے محمد شہباز عطاری عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ عز و جل. یہ عید اسپیشل ماشاء ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اللہ تعالی مدنی چینل کو سلامت رکھے اور دعوت اسلامی امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر تادیر قائم رکھے سلمان بھائی آپ کو اور مدنی چینل کی مجلس کو خوب خوب عید کی مبارکباد ہو اور مجھے ناطے پاک سنا دیا حضرت کا کلام ہے یہ واہ کیا جو کرم ہے شہیبت سبحان اللہ مدینہ مدینہ ایک, ایک آپ نے بات دیکھی ہوگی جی فی الحال تو یہ ہمارے ساحل محترم کو شکریہ ادا کرے جی آپ جی کو مبارکباد دی, جی جی دی جی آپ کر دیں آپ کو ڈائریکٹ آئے تکبر اللہ و منکم اللہ آپ کو عطا فرمائے خیر مبارک بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ جی اللہ اب محرض کر دیتا ہوں جی ضرور آپ نے دیکھا ہوگا آج رمضان مارکی میں کہیں کبھی کبھی موقع ملتا رہا تو اب فرمائشیں جو آپ کو آ رہی ہیں نا وہ ترنم میں آ رہی ہیں میں ترنم میں پڑھنے والوں کو یہ ضرور کروں گا کہ پہلے نیت ضرور بنا لیا جا رہی ہے اب کس نیت کے ساتھ ترنم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اگر تمنا ہی کر رہے ہیں کہ نا سننی ہے تو بھی ایک اپنی جگہ پر ہے اور ترنم سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں نیت کیا ہے اس پر ضرور غور کیجیے گا نیت اچھی ہوگی تو سواب ملے گا نیت بری ہوگی تو مسئلہ ہے اچھی نیت بتا دوں سمجھ نہیں آ رہی سی بات اس لیے میں یہیں رک گیا کہ اچھی نیت بنتی ہو تو بنائے اس میں یوں نہیں ہو سکتا کہ یہ جو طرز ہے نا یہ بڑی ہے یا اس میں سوز ہے یا اس پہ سننے میں منع آپ بتائیں میں نے کہا منع کیا میں نے اسی طرز میں ناتخوان پڑھے مدینہ مدینہ جیسے آپ نے وہ ایک نعت سننی تھی تو شمع رسالت ہے ناتخوان کو کہا نا یار وہ کون سی طرز میں آپ پڑھتے ہو درزی درزی ہی آز نہیں آ رہی تھی لیکن جب اس نے اٹھایا تھا کہا یہی درز جی نگران شورا کے لیے کال ہے وہ شامل کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نگرانی شورا اور حاجی امین صاحب اور سلمان بھائی کو تمام جتنے بھی اسلامی جو بیٹھے ہوئے ہیں راشد بھائی ہمارے اسکلہ جتنے بھی بیٹھے تمام کی بارکاہ میں عید مبارک اور تمام کی بارکاہ میں سلام عرض رات کو جو حاجی صاحب نے اپریشن فرمایا ہے مدینہ مدینہ میں ابھی تک سویا نہیں ہوں اسی زون میں گھوم رہا ہوں الحمد رب العالی اللہ معاف کر دیجئے گا نہیں ڈاکٹر بھی نہیں سوئے مریض بھی نہیں سوئے اللہ سبحان اللہ یہ کل کی گفتگو کوئی آپریشن گئے ہوں گے رات کے لیکن کئی ہوں گے کہ مسلم ٹو فیس ہوا ہمارا رات کو سوا تین بجے تک جی اس پر کافی گھر گرہستی کے حوالے سے کرپس تو جو جواب بن پڑے دیے ہیں میں جو کولے آئی اس نے بہت ساتھ دیا ہے ہمارا فیور میں آئیے تو یہی تھا کہ ہمیں کس انداز کو اپنا گھر چلانا چاہیے دوست میں سے بعض باتیں انہوں نے کچھ مدنی پھول اگر تھوڑے سے ہو جائیں تو یہ ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے یہ چیزیں ہلکی کو چیزیں مدنی پھول ہم نے جو ہے نہیں اصل میں رات کے ناظرین اور ہوتے ہیں اب ناظرین کچھ اور ہیں چند اگر مدنی پھول اس میں سے اگر مل جائیں تو ملے ان شاء اللہ ایسا اس پہ بتائیں اس سوال پر دے نظر آئے جملے میں جواب یہ ان کے سوال کے جواب میرے سوال کے جواب تو آپ ایک جملے میں دیکھیں میرا فلسفہ بھی آگے پیچھے کر دیتے ہیں جواب بھی جو ہے وہ پورا کر دیتے ہیں سوال بھی بلا دیتے ہیں یہ بھی ایک ہے جو ہے فیکٹ ہے, ہے ایک جملے میں جواب ان کا نیند ہے ایک جملہ ہے ابھی نیند نہیں ہوئی ہے آپ اپنے موبائل تو پہ دیکھے موبائل کیا کرو کے حوالے سے میں نے ایک سنا تھا کسی کے تاثرات آئے تھے مثالی معاشرات جو ہوا تھا اس میں شاید ماں باپ کے موضوع پر تھا ماں باپ کی فرما برداری کے حوالے سے تو اس کے تاثرات میرے پاس آئے کسی نے کیے تھے کوئی جرنلسٹ تھے یا کوئی صحافی تھے انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا رمضان شریف میں ہم نے نیت بھی کی تھی تو اس میں دیکھا کہ میرے بچے بھی پاس ہیں تو جب یہ نگران نے مثالی معاشرے مثالی معاشرہ ایک سلسلہ کیا اور اس میں اپنے والدین کے حقوق اور بچوں کے حوالے سے تربیت فرمائی تو وہ بتا رہے تھے کہ میرے دونوں بیٹے نے اسی وقت مجھ سے معافی مانگی اور مطلب بڑے اچھے تاثرات ملے اور اس سے ان کا ایک بڑا ذہن بنا تو اس طرح جو یہ جو چیز ہے گھر گرہستی کے حوالے سے یہ ماں باپ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے ہمارے بزرگوں کو نگران شورا کو باپا کو تو یہ چیزیں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں میں نے اس لیے کیا تھا کہ یہ رات جو چیزیں ہوئی ہیں اور یہ تقریباً اسلام جنہوں نے دیکھا ہوگا واقعی وہ اس کی اہمیت کو سمجھتی ہوں گے اور ابھی جو کراس کو کہ بھائی تم یہ کیوں کہہ رہے ہو ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی تو میں اس کے جوابات دیتا گیا ہوں اور یہ کوئی فروزی صاحب ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا ہے جن کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ آرٹیکل لکھتے ہیں صافی ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے وہ کیا کہتے ہیں انہیں اس پر مثالی معاشرہ سلسلے پر میڈیا لکھنت پر بھی ایک دیکھ رہے تھے تو ان کو لگا کہ یہ بھی چینل ایسا بھی کرتا ہے اور پھر انہوں نے یہ, یہ سیکنڈ ٹائم انہوں نے کیا تو میں ان کا بھی شکریہ بھی ادا کروں گا یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ آدمی ایک اچھا اور مثبت انداز کہیں دیکھتا ہے اور اپنی قلم سے یا اپنی زبان سے وہ ان کو اس کو آگے بڑھاتا ہے کہ ایسا ہے اور یہ ایک ان کی اعلی ذرفی تھی میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو دیکھا تھا اس کو انہوں نے لکھ دیا اور لوگوں کو انہوں نے طرح سے دعوت دی ہے کہ یہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے سبحان اللہ تو میں تو اللہ عرض کروں گا کہ یہ ایک قابل تقلید کام کیا ہے مدینہ مدینہ ہمارے فروزی صاحب نے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کو ہمارے مدریس قائم <خصوص> کہتے ہیں کہ آپ حکایات کا انسائکلوپیڈیا ہے اور بیان سے پہلے یا کبھی بھی عوام کو جمع کرنا ہو تو آپ ایک حکایت سنا سناتے ہیں اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ کوئی حکایت آپ ایسی سنائے جو ڈیڑھ سو الفاظ کی ہو تو کیا آپ سنا سکیں گے ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو گنتی کیسے کریں گے اس جی اصل میں اس کا ٹائم ہوں سلمان بھائی کا نہیں میں ابھی یہ مجھے نہیں پتا رات کو کیا ہوگا فیس ٹو فیس میں آ رہا تھا اور جب میری ہیک ہے جب سے یہ آپ کا انٹرنیٹ ریڈیو yeah. تو گھر سے چلتے آن کر لیتے ہیں تاکہ سلسلے میں شامل ہو جائیں yeah. تو ایک ذہن بن رہا تھا اور ابھی جب نگرانی شورہ آئے خاص کر یہ سلسلہ بنا تو ایک بات ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے کہ ہم جو فیملی کو لے کر کوئی کہاں نکل جاتا ہے کہاں نکل جاتا ہے وہ بے پردگی اور کئی معاملات میں آپ بیانات کرتے ہیں ایک اور ٹاپک بھی ہے تو اس پہ میں حکایت سناؤں گا واہ wow. ایک صاحب کا جو ہے نا وہ روٹین تھا کہ وہ شام کو بیکری جایا کرتے تھے گھر کی چیزیں خریدنے کے لیے تو بیکری سے سامان خریدا انہوں نے ایک مرتبہ تو جیسی بیکری سے نکل رہے تھے تو پڑوسی نظر آ گئے ان کو تو کہہ رہے اسلم بھائی آپ خیریت آج کیا بھابھی نے کچھ بنایا نہیں ایسے ہی جیسا ہوتا ہے آپس میں بے تکلوفی کہا کہ نہیں نہیں وکار بھائی اصل میں وہ آج آفس میں ہے ہم نے آپس میں پیسے جمع کیے تھے اور جلیبی اور کچھ کولڈ ڈرنک وغیرہ منگائی تھی پیٹیز وغیرہ تو میری آدت ہے کہ جو باہر کھاتا ہوں نا دوستوں کے لیے جب گھر جاتا ہوں نا تو وہی چیز گھر والوں کے لیے لے کے جاتا ہوں تو یہاں نکلے گا کہ وہ یہ بات کہی اور یہ کہہ کر وہ آگے نکل گئے تو وہ جو وکار صاحب تھے وہ بھی پیچھے مڑنے لگے تو وہ اصل اس... میں نے کہا خیریت وکار بھائی آپ کیسے وہ اصل میں آج آئس کریم کھائی تھی تو میں بھی اب آئس کریم لے کے جا رہا ہوں تو ایک بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے جو فیملی کو لے کے نہیں جاتا ہے لیکن وہ فیملی ہوتی ہے گھر میں اب یہ مثال جیسے رمضان شریف میں کیا جو مرد حضرات ہوں گے نا ان کو سارے چوک پتا ہوں گے کس چوک پہ پکوڑے ملتے ہیں کس سے سموسے ملتے ہیں کہاں شربت ہوتا ہے کہاں فروٹ ہوتا ہے یہ سارے کھا پی کے بریانی چڑھا کے اب یہ گھر میں پہنچے اور گھر میں مثال ظاہر جیسا دیں گے ویسے ہی پکے آئے گا تو وہ رکھ دی انہوں نے سبزی یہ کیا پکا ہے سارا دن تم لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں اور یہ پکایا نہیں کھاتا ہوں میں اب وہ ماں کہے کہ بیٹا تو سارا دن بھوکا روزے میں ہے بیٹا کچھ کچھ تو لے لینا دیکھ چلو آئندہ خیال کرے نہیں نہیں میں نہیں کھاتا ہوں یہ میرے لیے ٹھنڈی روٹی ہے اب ماں کو بتا نہیں رہے کہ کھا کر آیا ہے فروٹ پیٹی سب کچھ تو بعض یہ بھی طبقہ ہوتا ہے کہ جو گھر میں مطلب اس طرح کا معاملہ رکھتا ہے فیملی باہر نہیں آ رہی ہے لیکن وہ جو فیملی کے ساتھ بہیو کرتا ہے نا تو اس معاملے میں بھی دیکھا جائے کہ جیسے آج گھومنے پھرنے کے دن ہوتے ہیں تو کئی ایسے کہ نہ بچوں کو پوچھیں گے نہ فیملی کو پوچھیں گے اور وہ مطلب موج مستی کریں گے سارا دن کھائیں گے پیئں گے موج کریں گے دوستوں میں اپنے پیسے بھی لٹائیں گے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا بھی ہوگا تو یہ بھی ایک طبقہ ہوتا ہے اس حوالے سے یہ سنسیریٹی نہیں ہوتی ان میں اپنے گھر کے لیے وہ ہاؤس وائف کا تو ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن کبھی وہ ہاؤس ہسبینڈ نہیں بن سکتے شاہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے گھر کی عورتیں جو نا وہ تو گھر گرستی کا سارا خیال رکھیں لیکن ہم اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایسے لوگ عموماً فیملی نہ کبھی ان سے ہمدردی کرتی اتنی نہ وہ کبھی فیملی میں انوالو ہو پاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو یہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے کہ اپنے اپنا ٹائم اپنے گھر والوں کے لیے لیں اور میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں سے کرتا ہوں کہ بیچلر لائف میں اور میرڈ لائف میں فرق ہے جب آپ کی شادی ہو گئی ہے نا تو آپ اپنی روٹین سے یہ پروف کریں کہ آئی ایم اے میرڈ پرسن آپ کی گفتگو, ماشا گفتگو, ماشا گفتگو ماشا آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہ مسئلہ ہے کہ میں مطلب کہ شادی شدہ ہو گیا ہوں اور اس کے لیے میں مشورہ یہ دوں گا کہ ہمیشہ دوستی جو ہے نا وہ سینسیبل سیریس اور سنسیئر پرسن سے کریں ایک تو دیکھیں نیکی ہم داوت اس ٹائم والے ہمارا اپنا دائرے کار ہے ہم بات دینی ماحول سے باہر نہیں کرتے اس لیے یہ ہماری سمجھے کہ یہ بات تو ہماری وہ آپ ہمیشہ فٹ کر دیا کریں کہ بھائی ہو مذہبی اور دین دار ہو لیکن سینسیبل ہو کئی ایسے آپ کو مذہبی ملیں گے نمازیں پڑھیں گے لیکن روڈوں پہ بیٹھ کر چوکوں پہ بیٹھ کر یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ملے گا تب کا وہ ٹوپی بھی پہنتے ہوں گے داڑھی والے بھی ہوں گے ہوں گے لیکن وہ گھر گھرستی والے نہیں ہوتے گھر گھرستی والا آدمی ہونا چاہیے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنے والا ہونا چاہیے لیکن اب ایک وقت کیسے گزارے میں اب کرتا رہتا ہوں کہ ہم میں جیسے یو کے ادھر ادھر جانا ہوتا ہے تو یہ بہت وہاں ایک رواج ہے فیملی کوٹائیں فیملی کوٹائیں فیملی کوٹائیں کبھی بھی ان کو ٹائم مانگو یا فیملی کو ٹائم دینا پڑتا ہے تو ایک دفعہ تنگ آ نا تو یہ سارے جماعتیں تھے میں نے کہا یار ایک ریکویسٹ ہے آپ سے فیملی کو ٹائم تو دیں آپ آپ دیں ٹائم اچھا اچھا دیں دیں ٹائم ایک مرتبہ ہم کو ٹائم دے دیں ہم یہ صرف آپ کو بتا دیں گے کہ فیملی کو ٹائم کیسے دینا ہے اگر ہر آدمی فیملی کو ہی صحیح ٹائم دے دے اور جو اس کی شرعی اور اخلاقی اور دینی اور دنیاوی تربیت کرنی ہے وہ تک پورے کر دے تو کام تو ہو ہی گیا نا ہمارا اور ہمیں چاہیے تھا کیا سبحان اللہ تو کام تو ہی جاتا ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی فیملی کو ٹائم لیکن وہ منہمک نہ ہو امین بھائی ٹائم دے اپنے گھر والوں کو اس کو ٹائم دے لیکن وہ جتنا ٹائم دینا ہے نا اس کے حساب سے دے کہ اللہ کا ذکر ہے دیگر نیکی کے کام ہیں ان تمام تر چیزوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے فیملی کے میٹر میں خود کو بہت زیادہ منہمک نہ کرے میں یہ ضرورت کروں گا مدینہ مدینہ آپ کہہ رہے تھے کہ عبدالحبیب بھائی ابھی سو رہے ہوں گے اور کتنے بجے آئیں گے تب تک آپ کو چلانا گھڑی ذرا جو گھڑی ہے مدنی چینل کی یہ بتا رہی ہے نو بج کے گالی بند اڑتالیس منٹ بتا رہی ہے جی ہم چار بتا رہی ہے آپ یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں عبد الحبی بھائی آگے نہیں ابد الحبی بھائی نے کوئی میسج کیا ہوگا یہ مدنی چینل پہ عبد بھائی کو کہہ رہے ہیں بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت پنکچل ہیں زیادہ گیارہ منٹ باقی ہیں یہ ٹھیک ہے یہ جہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ان کو یہی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جہاں سے دیکھتے مجھے بھی وہاں سے کوئی دکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو ایک آدمی کی ہمدردی کی تھی جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو لیکن اب اب اس بات پر آپ غور کریں کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ میرا رکن شورا اپنی زبان پر پورا کر کر وقت سے آ گیا ہے آپ مجھے سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی مجھے ہی ہوگی نا گلی مک گئی یہ بولتے میری بات کرتے دو ہفتوں میں جواب دے دیتے ہو ابھی بھی آپ نے دیا جی ملاپ بھائی سے کلام کے دو جی ملاپ بھائی علی سول وسلیکیابیب اللہ شروع ہو رہا ہے جی میرا خیال عبد الحبیب بھائی کی انٹری ہو جائے بالکل جی عبدالحفیب بھائی کیونکہ عبدالحفیب بھائی کے داخلہ ہوگا تو اس میں کچھ لیڈیں ہوتی ہے ہماری ٹھیک ہے نا تو ان شاء اللہ مدینہ سے آئے عید مبارک عید بھی مبارک زیارت مدینہ بھی مبارک ماشاء اللہ السلام علیکم عید مبارک بہت شکریہ آپ میں جان بھی اور بہت بڑی مارکیٹ اس کے چشمیں گے السلام علیکم ماشاء اللہ مبارک اللہ بہت بہت مبارک میں نے کہا لیٹ ہو گیا تو پھر براہ راست جو ہے نا سلمان بھائی نے کاؤنٹنگ کرنی ہے آپ کام کر رہے ہیں تو صرف آپ یہاں بیٹھے جہاں بٹھا لیں گے آپ یہاں بیٹھے کیونکہ آپ نے کنٹینیو کرنا ہے یہ بھی اچھا یہ رکھنا ہے جو رکھا ہے تو نہیں کو آتے ہی میں نے پوری گڈی اور یہ امید امیر اللہ سنت کی ماشاء اللہ کیا بات کیا میں سے کس کو ملتی ہے ماشاء اللہ اللہ کیسے ادو ٹھیک ہے خیریت کا ہر بار بڑا میں مدینے میں کسی کو فون پر بات ہو نہ یا واٹس اپ پر آپ ہو تو میں مدینے میں موجود کسی کو یہ پوچھتا نہیں ہوں کہ آپ کیسے ہو کیا بلکہ ایک دو بار آپ نے مجھے اس طرح میسج کیا ہے کہ آپ سے یہ کیا پوچھوں کیسے ہو آپ تو وہاں ہو جہاں ہو جاتے وہاں بھی اگر آدمی اچھا نہیں ہے تو پھر اچھا ہوتا کہ ڈر ہے ماشاء اللہ الحمد للہ الحمد بہت اللہ کا شکر بہت اللہ کا یہ ملاد بھائی سے کلام سن رہے تھے کلام سن رہے تھے ہم نے کہا آپ کی آمد ہو جائے ہاں اللہ پھر کلام ہو جائے واہ کیا جو رنگ کرم ہے بت جاگرے اچھا صحیح نہیں ہے جانے کی باتیں ہو رہی تھیں اس میں آپ کی آمد ہو گئی اللہ سلمان بھائی بھی منتظر تھے تو یہ خوشی کا باعث بنا رہا ہے راحتوں کا سکون کا کیفیتوں کا تصورات کا پتہ نہیں کتنی چیزوں کا باعث بنا ہے آپ کو کیا بتائیں اللہ بڑی مہربانی ماشاء سلوان بھائی جی بہت اچھا رہا آپ لوگوں کا ماشاء اللہ سلسلے ہوتے رہے ابنان بھائی کے ساتھ میرا انٹریکشن میں سے بات آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ آپ شاید کچھ اسلائیں چلے جائیں گے ہمارے دوسرے اسلام میں بھی آ رہے ہیں ادنان بھائی کے ساتھ پہلا ایکسپیرینس تھا آپ تو کرتے رہتے ہیں ماشاء خاص طور پہ جب ہم تحریر میں کرتے تھے بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ ایک پورا رہا خاص طور پہ ادنان بھائی کے ساتھ دان بھائی آپ ٹھیک ہے ماشاء اللہ بدنی مدنی چل کے ناظرین انشاءاللہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا اور خوشیوں کا انداز اب ہمارے یوسف جی کے سلسلے کا ایک ٹاپک تبدیل ہو جائے گا شورا رہیں کچھ دیر اور تو پھر اور خوشیوں کا انداز کیسے رہے گا اچھا آدمی نیند میں کیا کرے گا بیچارا آپ کا سلسلہ ماشاء اللہ حضرات کا بڑا ایکسکلوسو سلسلہ ہے مدنی چل کے ناظرین نگرانی شورا رات کو کیا کچھ کر رہے ہیں تو مجھے بھی تھوڑا تھوڑا لیکن مانو میرے کو بھی نہیں پتا چلے بھائی صرف تو بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ ان کو جب کچھ نہیں پتا ہوتا نا یہ صرف کچھ بہت کچھ ہی کر جاتے ہیں کچھ نہیں پتا تیاریاں کی ہیں تو دو دن ہو گئے ہم وہ ٹائمنگ نہیں آ رہی کہ یہ مجھے بیٹھ کر کچھ نہیں ویسے یہ تو ہم چینل پہ بھی دیکھتے رہے اور مدر چل کے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ جس کو مشین کہتے ہیں نا اللہ سلامت رکھے کہ بلا شیخ تریقۃ امیر علیہ سنت کو اس ایج میں بھی جو ان کا شیڈول تھا اور ماشاءاللہ اللہ شورا کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ امیر علیہ سنت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اٹیچ رہتے ہیں پھر خود اس کے علاوہ بھی یعنی مدنی مذاکرے ہی اٹینڈ کوئی کر لے اور باقی رمضان گزار لے تو بڑی بات ہے پھر اس کے بعد نگرانی شورا کا دو بار بلکہ بعضوں کا تین بار چینل پر دوبارہ آنا بلکہ چار بار دیکھئے میں بھی بول رہا ہوں مغرب کے بعد مدنی مذاکرے سے پہلے شہری میں بھی کرم فرماتے تھے اور پھر فجر کے بعد میں بیچ میں تو پھر جی اتنا لیٹ ہو جاتے تھے کہ وہ فارغ ہوتے ہوتے آپ کو مشینی جدول تھا تو اس میں پھر عید کے سیگمنٹ کی بھی تیاری مجھے یاد ہے وہ مدری مشورے کہ جب نگرانی شورا بیان کر کے آتے تھے یعنی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس ٹرانسمیشن کو سجانے کے لیے ہم نے کئی جو ہے وہ گھنٹے نیند کے قربان کیے ہیں اور شاید وہ نگرانی شورا کی وجہ سے ہی کیے ہیں یہ نہ ہوتے تو شاید ہم سوچا تھے لیکن انہوں نے ماشاء اللہ مجلس کو جگائی رکھا اور صبح سات سات ساڑھے سات بجے تک بھی مدری مشورے ہوتے رہے کہ ٹرانسمیشن کو کیسے کیا جائے ایک بات ضرور پوچھوں گا اچھا میں آپ کی بات سے پہلے میں بیچ میں اپنی بات ہی کر آپ کو جانے کی جلدی نہیں نانشور کے بعد ہی جائیں گے آپ اصل میں ہمارا جو ہے نا آنا جانا یہ جگہ ابھی کوئی جائے گا کوئی آئے گا ماشاء اللہ کوئی جائے گا یہ ابھی آ ماشاء اللہ تشریف لے کُھلی اجازت دیتے بالکل کل آنے جانے کا کوئی آ رہا تو جا رہا ہے سارا مل جائے میں جی ٹرانسلیشن پر سوال کرنا ہے کہنا چاہ رہے تھے جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا غلام رسل بھائی آئے ہیں تو اب ان کی سبحان اللہ غلام رسول بھائی کو تو لوگ بڑا یاد کرتے ہیں اچھا میں نہ جاؤں سلمان بھائی آپ کو اور نگرانی شورہ آپ کو بالخصوص اسلامی بھائیوں نے مدیر شریف میں سلام علیہ اللہ آپ کا تو پوچھا مجھے کہ سلمان بھائی بھی آئے ہیں نگرانی شعرا بھی آئے سلمان بھائی اب نظر اتنا ہیں چینل پہلام غلام صاحب آپ نے جو بھیجا ہے نا جی وہاں سے مدنی بہار تکلیف اللہ سے بات کریں گے جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے عید کے دن وہ بھی مدنی چڑھنے کے من پر اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے آپ کو تو بہت اللہ آپ کو بہت یاد بھی کرتے ہیں ہمارے ناظرین دیکھیے گا آپ کو دیکھ کے کالے بھی آ جائیں گی وہ مسکرانے والے انکل کہاں گئے اچھا وہ ایک اور غلام فل بھی ہے نا جی آج ہاں اچھا وہ بھی آ رہے ہیں کیا اچھا مجھے کئی مدری منڈے مدری منیاں ملی کہ ہمیں غلام رسول سے ملنا ہے تب ہم آئیں گے بابل مدین اب ان سے ملائیں گے کیسے یہ والے غلام رسول بھائی نہیں وہلام رسول ہیں مدری چل کے نادرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں ماشاء غلام رسول بھائی بھی ہیں اور باقی اسلامی بھائی بھی ہیں میری آج خواہش یہ ہے کہ ہم ہمارے اس منچ پر انشاءاللہ شاء اللہ امید مفتیاں کلام بھی تشریف لائیں گے اراکین شورا بھی کرم فرمائیں گے کہ ہم ان سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے بہت سارے کوشچن آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں تو کچھ ایسے سوالات جو آپ ان کے بارے میں کرنا چاہیں وہ عید کیسے مناتے ہیں مناتے تھے انشاءاللہ میری نیت ہے کہ عید کا کوئی واقعہ بھی ان سے سنیں گے بچپن کا کوئی واقعہ سنیں گے ایک بات نیان شورا سے مرض کروں گا مجھے یاد ہے پہلی رفظادی غالبت تھی رمضان کا جو عشق رمضان کا جو غم ہم نے امیر علیہ سنت میں دیکھا امیر علیہ سنت کے سد آپ میں اور کئی ماشاء اللہ لاکھوں کو امیر علیہ سنت کی برکستی عطا ہوا مگر پہلے دوسرے دن سے ہی آپ نے عید ٹرانسمیشن پر مشورے شروع کر دیے اس کے پیچھے کیا مزاج کار فرما تھا ایک طرف تو مجھے اندازہ ہے کہ امیر علیہ سنت سے اگر کوئی یہ بات کرے کہ رمضان جانا جانے والا ہے یا رمضان کے بعد یہ کام کریں گے تو بھی ان کو دھچکا لگتا تھا کہ رمضان کے جانے کی ابھی سے بات کر رہے ہیں لیکن مجھے یاد ہے کہ ابھی ہم پہلے دوسرا ٹرانسمیشن کر کی تھی ہمیں پہلے دن یا دوسرے دن کی اور آپ نے مشورہ کال کر لیا اور کنٹینیو مشورے کیے اس کے پیچھے کیا مزاج کار فرما تھا عید ٹرانسمیشن کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی اور پہلے دوسرے رمضان سے اس پر کیوں آپ نے کام کیا اصل میں مدنی چینل کو کھولنے کا جو پرپز ہے وہ لوگوں کو گناہوں سے بچانا عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنا ہے اب عید کی جو نشریات ہیں ظاہر ہے کہ اگر وہ ایسی نہ ہوئی کہ جس کو ناظرین دیکھیں پسند کریں سنیں بیٹھیں اور مطلب ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی چوائس ہو یعنی ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جس کے بعد سوائے مدنی چینل کے تو کوئی چوائس ہے ہی نہیں میں بات دیتا ہوں ان کو جی اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس چوائس ہوتی ہے تو ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ جن کے بعد چوائس ہے تو جب چوائس میں بھی یہ کہ جب وہ ہمارے پاس آ کر رک جائے نا ہمارے پاس آئیں تو پھر رک جائیں كیار یہاں رکھتے ہیں نا اور ان کو یہاں پر اتنا مٹیریل اور ملے میں آپ رات کی مثال دوں رات ایک كال آئی جو ہم فیس ٹو فیس لائف کر رہے تھے ہمارا لائف فیس ٹو فیس یہ اللہ تعالی کی رحمت سے ہمارے نزدیک یہ تجربہ ہمارا كامیاب ہوا تھا بڑا رسک بڑا تھا اور ٹھیک ٹھاک لے دی ہوئی ہے اچھا اور کول آئی ہیں اور کولوں میں پھر ایک کولے سے آئی تھی رات کو انہوں نے کہا کہ میں, میں کوئی مدنی چینل دیکھنے والا آدمی نہیں ہوں اس طرح کا تھا لیکن ابھی جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں میرے لیے یہ چیز تھی کہ یا چینل میں ایسا بھی ہو رہا ہے تو میں کہا چلو میں آپ کو مبارکباد دوں انہوں نے کافی ہم کو اپریشیٹ کیا تو ہماری یہ خواہش یہی ہے اب ہم جب شروع سے یہ مشورے کریں گے اور جب مشورے کر کے ہم کوئی اپنی چیز بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر جو ٹیم اس کو ارینج کرتی دیکھے نا ہم لوگ مشورہ کر کے چلے گئے باقی انہوں نے کام باقی تو کام ہے نا پیچھے ہر چیزیں تیار کرنا یہ سب چیزیں ان کو بھی تو پندرہ بیس دس دن کا ٹائم دینا پڑے گا نا پھر ایک ایک کام پیچھے دوسرا کام ہے تو شروع شروع میں یہ کام نپٹا لیں پھر میرا خیال ہم آخری میں بھی کتنے دن بیٹھے رہے ہم بیٹھ ہم بھی میرا خیال ہے روز ہی سلمان بھائی مدنی شریف میں بھی ہم تھے تو پورا مدنی شریف کے ناظرین یہ پورا ٹیم ورک ہے اور یہ میرا سوال کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ وہ جذبہ ہے کہ گناہوں سے بچایا جائے کیونکہ شیطان آزاد ہوا ہے رمضان ہم سے جدا ہوا ہے مگر اسلام ہم سے جدا نہیں ہم ہوا کل رات کیوں بیٹھے رہے ہاں کل, کل رات ہاں بیٹھنے کی کیا وجہ تھی چاند رات کو لوگ گناہ سے بچے تقریباً ایک بجے تک امیر سنت لائیو تھے لہلت الجائزہ لہلت الجائز امیر السنت بھی لگتا ہے اپنے مزاج کے خلاف دو سال ایران کے ہاں سننے تک فرمایا مدنی مظاہرے میں جی کہ مجھے عمران نہیں آ کر دو سال پہلے کہا تھا کیونکہ امیر سنت کا رمضان کے رخصتی کے بعد کفلے مدینہ ہوتا تھا آپ بات نہیں کرتے تھے آپ کی کیسی تھی ذکر امیر علیہ سنت چل رہا ہے امیر علیہ سنت کی آنکھوں کے تارے ہیں امیر علیہ سنت کو بھی میں نے دیکھا ہے ان سے بہت پیارے اور وہ خود بھی امیر علیہ سنت سے بہت پیار کرتے ہیں اور ذکیراً ہر کو ہی پیار کرتا ہے ہماری رکن شورا ہیں حاجی یافور اطاری ماشاءاللہ لائیو کال پر ہیں ان کا نام بھی امیر علیہ سنت نے رکھا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حاجی یافور کی آمد مرحبا حاجی صاحب بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک نگرانی کو عید مبارک. مبارک عبد الحبیب بھائی کو عید مبارک ہمارے میٹھے بچے, بچے سلمان بھائی کو عید مبارک نادرین کو عید مبارک امیر اللہ سنت کو عید مبارک ماشاء اللہ ماشاء اللہ یا مرحبہ کہتے ہیں یافور بھائی ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے الحمد للہ آپ نے کہاں عید منائی مرکز میں ہے مرکز الاولیاء فیضان مدینہ میں اس وقت اسلامی بھائی جمع ہیں اور عید کے بعد جو اعتکاف کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ عید کی یاد رمضان میں جمع ہوتے ہیں پھر یہاں ملاقات اور وہ کچھ مدنی قافلوں کا سلسلہ اور آج ناشتے کی ترقی بھی ہوتی ہے ہماری ناشتہ کر کے ایسی باتیں نہ کرو یار ابھی تک میں نے ناشتہ نہیں کیا اور آپ ناشتے کی باتیں شروع کر دیا چلو بھائی تھوڑا بہت مجھے بھی خلاف ہوس تیس دن کے بعد ہمیں بھی ناشتہ ملا ہے اچھا اچھا بھی نے کل بھی ناشتہ کیا میں نے آج ناشتہ کیا فجر کی نماز ناشتہ کیا اللہ تعالیٰ کو برقت یا اللہ پر خصوصی ہمیں رش اللہ برکت دے آمین اللہ آمین آمین ماشاء اللہ آپ اکیلے نہیں ہیں میں بھی آپ کے ساتھ کیا بات لیکن آپ کو چھٹی ملنے والی ہے نا یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا تیس دن کے بعد ناشتہ کیا میں نے الحمدللہ کل بھی ناشتہ کیا تھا کیونکہ ہمیں کل بھی الحمدللہ للہ آپ کو مدینے والی خصوصی وہ ترکی والے ہیں اللہ آپ کو نظر پاس محفوظ رکھے بار بار عمرہ کرنا کثرت سے عمرہ کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے نبی علی سلاسلام کی طرف سے یہ بھی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو خصوصی نظر کرم آپ پر اللہ میں بھی آپ کے صدقے نصیب فرمائے بابا یا پھر میں کچھ مدنی پھول دینا چاہیں مدری کافلے مرکز لولیا سے روانہ ہوئے ماشاءاللہ اللہ اتنے دنوں میں جی ماشاءاللہ کافی سارے اسلامی بہنوں نے نیتیں کی ہوئی ہیں کچھ اسلامی بھائی جو رات کو ہی تھے چاند رات کو کچھ ہیں وہ عید کی نماز پڑھ کر اور جو فطرے کے بستے ہیں الحمدللہ اللہ نگرانی شورا نے جو ترغیب دلائی تھی ہمیں آپ نے بھی ترغیب دلائی تھی کہ کشمش کے حساب سے اور کھجوروں کے حوالے سے ہم ترغیب دلائیں والحمدللہ اللہ کی کرم سے بہت سارے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے آج عید کے اجتماع میں بھی ہمارے یہاں کم و بیش دو ہزار کے قریب افراد ہوں گے ہمارے یہاں عید کی نماز میں خزانۂ مدینہ میں یہاں بھی ماشاءاللہ اللہ کئی اس ٹائم جو سو روپئے دے چکے تھے مگر دوبارہ رپیٹ کیا انہوں نے جب سنا کے انہوں نے کہا جی ماشاء اللہ ہمارا لنگ سٹینڈرڈ زیادہ تو میں اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے سولہ سو کے حساب سے دیں گے بہت خوبصورت جیسے توجہ امیر علیہ سند نے دلائیے یہ واقعی میں تو یہ میں کل پرسوں میں ایک جگہ بیٹھا تھا وہی بات کی کہ بچپن سے ہی ہم نے جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کیا وہ چالیس روپے فطرہ تھا تو چالیس دیا جب پچاس تھا تو پچاس چلتے چلتے سو تک سوا سو تک پہنچ گئے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ بھائی حدیث پاک میں تو چار قسم کے فطرے اور اللہ تبارک کو تارا جب لاکھوں سے اچھا بنایا ہے ہم اپنا لباس دیکھیں ہم دس پندرہ روپے میٹر والا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ سو میٹر والا کپڑا پہنتے کا موبائل بھی آتا ہے موبائل چالیس ہزار والا بھی لیتے ہیں جو لے سکتا ہے تو جو اپنی لائف زندگی میں سہولیات مہنگی اور کچھ اچھی استعمال کر سکتا ہے تو فطرا دیتے وقت سب سے لوئسٹ بینچ مارک سب سے کم کو دیتا ہے صرف باپا نے ترغیب بھی دلائی اپنا پہلے ہاتھ اٹھایا ماشاء اور فرمایا کہ میں سولہ سو روپئے دوں گا کیا بات ہے کیا بات اچھا یہ پتا بات پیچھے یافر بھائی نے جملہ کہا نا یافور بھائی ہے نا لائن پہ جی میں نے جس طرح کہ سو روپے دے چکے تھے پھر بڑھا دیا تو کیا ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس نے دیا ہو اور ہم ابھی بدری پھول دے رہے ہیں تو کوئی بڑھا کے دے سکتا ہے جائیں گے بھائی اگر کسی نے سو روپے والا فطرہ دے دیا ہے اور اب جو یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ بھائی اچھا والا فطرہ دے اللہ نے ہمیں لاکھوں سے اچھا بنایا ہے تو کیا اب کوئی بڑھا کے بھی دے سکتا ہے اس کو جی قضا تو ہوتا نہیں ہے ادا ہی ادا ہے کیا بات ہے اعتبار سے بھی الحمد اللہ مدینہ شریف میں ڈھائی ریال اجوا کھجور کے ایک شخص اپنا فطرہ دے چکا سو روپیہ مثال کے طور پر تو اب کیا دوبارہ وہ اب کیا دوبارہ فطرہ دے گا ادا ہو گیا جو اس نے دے دیا لیکن اس پر مزید اس کو ایکسٹرا اجر و ثواب ملے گا یا کتنا صدقہ ہوگا یہ ایک ہو ہوگا ہم کیوں ایسی کنفیوژ والی بات نہ کریں چلے جناب ہو سکتا ہیں ہم تھوڑی دیر میں کوشش کریں بھائی ہمارے اگر کسی دارو لیپتا کے مفتی صاحب سے اگر کال پہ رابطہ ہو سکے تو میں کال میں لا دیجیے گا تو ان شاء اللہ یہ الحمدللہ میں نے بھی سولہ سو کے حساب سے ہی فطرہ ادا کیا جیسے یہ ماشاءاللہ کمال ہے اور ابھی اللہ سدنت کو اس کو کتنا ادر ملے گا کہ اس بار واقعی مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر آل اوور دا ورلڈ دیکھے تو ہزاروں ہزار اسلامی بھائیوں نے اس بار اپنا فطرہ جو ہے وہ کشمش خجور جو کے حساب سے دیا نہ صرف یہاں دیا حرمین طیبین میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسلام بھائی آ ہمیں جو وجوہ خجور کے حساب سے فطرہ بتاتے تھے تو ماشاء اللہ, اللہ, اللہ کریم سلامت رکھے یا پھر کچھ اور فرمانا چاہیں ویسے آپ سے ایک سوال کریں گے یہ ابو منصور آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے منصور کون ہے یہ منصور شک زیادہ ہے میرا بیٹا ہے ماشاء اور امیر اللہ سنت دامت دعم لالیہ نے کل نیت عطا فرمائی تھی تو کیا منصور سے بات کر سکتے جی کیا منصور بھائی سے بات کر سکتے ہیں منصور بھائی سے بات ہو سکتی ماشاءاللہ ہے میں اللہ کر رہے ہیں ابھی ہیں موجود ہیں آپ کے ساتھ جی ایک منٹ ذرا دیکھتا ہوں مسجد کیونکہ آج جو ہے نا ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارکین شورا کے مدنی مننے اور اگر ایسی مدنی مُنیا ہوں جو منچ پر آ سکیں تو ہم ان سے بھی کچھ بات چیت کرتے ہیں آپ چونکہ وہاں ہیں اگر منصور بھائی سے ممکن ہو تو ہم ان سے سلام وغیرہ کریں میرا خیال ہے موجود ہے مسجد ہیں وہ سامنے اگر سلمان بھائی کو اور عمران بھائی کو اگر آپ اجازت دے دیں سلمان بھائی کو زیادہ تھوڑی دیر بات دیں گے ابھی کچھ باتیں کرنی نا بڑے کتنا میں نے میں نے کوشش کی مجھے ساتھ لے لو میں پہلا والا مثلا چھوڑ دیتا ہوں میں دوسرا والا پڑھ دیتا ہوں میں نے کوشش کی آپ سے محبت بڑھیا دو بار جب بھی بات کی آپ کے ساتھ ہی بات کی کرو تھوڑی دیر ساڑھے لال بیٹھو السلام علیکم آپ ہوتے ہیں نا منچ بھرا بھرا سا لگتا ہے رونق سی لگتی ہے کچھ آوازیں آتی رہتی ہیں رونق رہتی ہے محفل ہے یہ سب صحیح کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ السلام علیکم اللہ جا رہے ہیں بھائی آپ لائن پہ رہیے گا بہت شکریہ السلام جی یاپور بھائی ہیں منسور بھائی آگے جی اکثر منصور بھائی حاضر ہیں کیا بات ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا منصور منصور کیسے ہیں آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو بیٹا ماشاء کتنی عمر ہے آپ کی منصور آپ کی عمر کتنی ہے آواز آ ہے منصور کو بہلی آواز کٹ رہی ہے منصور دس سال ماشاء اللہ کیا کرتے ہیں آپ مدرسۃ المدیدہ میں پڑھتے ہیں اچھا ابو نے عیدی دے دی ہے یا ہم سفارش کر دیں ابھی میرا خیال ہے عید کی نماز وغیرہ اور اسلامی بھائیوں سے مدری مشورے میں مصروف ہے ان کا تو رجحان زیادہ ہوگا یاسور بھائی ایسا نہ کریں منصور کو عیدی دے دیں اور ہاں ہمارے پاس ہوتے تو ہم تو باپا کے ہاتھ والی عیدی دیتے ہیں باپ ہماری طرف سے بھی کچھ عیدی دیتے ہیں ہمارے منصور پر میں منصور کے لیے انشاءاللہ عیدی بھی گا اور انشاءاللہ منصور کے لیے مدینہ شریف کا توحفہ بھی بھجواؤں گا مدنی چینل کے ناظرین میں الحمدللہ للہ آلموسٹ پانچ کارٹن لے کر آیا ہوں یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا اپنا سامان جس کو آپ کہیں وہ پشت ہے مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے یہاں منچ اور مدنی چینل کی مجلس تو ابھی پانچ کارٹن اوپر آ رہے ہیں اس میں کیا ہے ہم کھلیں گے دکھائیں گے تو آج ہمارے ساتھ رہنا ہے آپ نے مدری صاحب تقسیم بھی ہوں گے سلمان بھائی جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے دیکھ لیں مدینے کی چوکا ہم کھائیں گے مل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو جانا ہے چلیں گے ہم تو اب یہاں کھلائیں گے مدینے کی سجوریں بھی ہوں گی تو بہت ساری میوے ہوں گے سلمان بھائی کی مرضی ہے جانے کی کے نازی میں چاہتا ہوں آپ بھی دل کھول کر ہمیں کال کیجیے گلام رسول بھائی بڑے دنوں بعد مدری چینل پر آج ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ دیر تک ساتھ رہیں گے ان سے بہت ساری شای ان سے بھی باتیں کریں گے اور یافر بھائی بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ امین آمین آمین بہت بہت شکریہ یافر بھائی جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ موجود ہیں سلام فرمائیے وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا بھی آپ سب کو سلام آپ سب کی کوششیں اللہ قبول فرمائے اور آپ سب کے روزے تراوی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ماشاءاللہ اللہ, اللہ, اللہ مدنی احتیاط جمع کرنا قبول فرمائے بہت شکریہ یافر بھائی اگر آپ یا آپ کے اسلامی بھائی داتا صاحب حاضری دیں تو ہمارا سلام بھی داتا حضور کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا میں سلام پیش کریں گے کیا بات, بات ہے کیا بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ابھی قبرستان میں آپ صبح ہاں وہ لطیفہ ہو گیا مجھے اس ایک منٹ نہیں دیں یا شٹکلا ہوں سلمان بھائی اب یافر بھائی نے چھیڑ دیا میں نے لائیو بات نہیں کرنی اب انہوں نے چھیڑ دیا جواب بھی یہ دیں گے میں صبح پہنچا ہوں پاکستان تو فجر کی نماز کے بعد میں نے ہمارا شورہ کا جو ہے گروپ اس میں میں نے دیکھا کہ یافور بھائی نے میسج کیا کہ میانی قبرستان میں ہم نے چار کتنے بستے کئی میں نے بستے لگا کے میانی قبرستان میں اور اس میں ان ہمارا اتنا ہدف ہے پورا کر لیں گے میں سوتے سوتے میں نے کہا تو یافر بھائی کو نیند آ رہی ہے مجھے نہیں آ رہی پہ دوبارہ پڑا اس میسج کو کہا یاپور بھائی کہ اس بار مردوں سے یاد وصول کرنے کا ارادہ مجھے یاد ہے شہید دعوت اسلامی محمد سجاد رحمت اللہ یہ ہمارے حلقہ نگران ہوتے تھے اس کے یہ انیس سو ترانوے میں ہم نے تیس ہزار روپے وہاں سے انیس سو میں جمع کیا تھا یہ بازار تو کرے نا قبرستان کیسے جمع کیا نماز کے بعد اپنے پیاروں کے لیے رسید بک الگ ہوتی ہے جو پجر سے پہلے دیتے ہیں یا پجر کے بہت بڑا جی یاسور پتہ کیا ہوا یہ اب میری مجھے مزہ آئی میں آپ کے بحث سے بعد میں یہ سمجھا کہ میانی قبرستان میں عید کی نماز بھی ہوتی ہے اور آپ اس کے بار مسئلہ لگا رہے اب کلیئر ہوا کہ واقعی وہ آپ نے زائرین سے لیا ہے جو قبروں پر فاتحہ پڑھنے آتے ہیں قبروں پر فاتحہ پڑھنے لوگ آتے ہیں کی تعداد میں یعنی جب سے مرکز وہ لاہور آباد ہوا ہے سب سے پرانا قبرستان تو یہی ہے صحیح صحیح صحیح اور وہاں سے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں لوگ رہنے کے لیے جاتے ہیں وہاں سے نکل کے واپس آج تک کوئی نہیں آیا بات کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی مدین شہید رحمت اللہ کا مزاقری حضرت صاحب اللہ علیہ کا مزار شریف ہے رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مزار شریف آئے بہت ساری دعوت اسلامی سجاد ہیں چلیں یہ تو ماشاء اللہ آپ نے تذکرہ بھی چھیڑ دیا ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم میانی قبرستان میں موجود جتنے مصمون ہیں مسلمان ہیں ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے نہ صرف مرکز اولیا بلکہ پورے پاکستان بلکہ ساری دنیا میں جہاں مسلمان دنیا سے پردہ کر گئے اللہ سب کی مقفرت فرمائے بہت شکریہ یافر بھائی اچھا آپ سے بات کر کے آپ کی کال سے بہت خوشی ہوئی ناخوا بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ سب آتے رہیے وہ جو آ گئے ہیں ماشاء جیسے سلمان بھائی نے کہا کلّ سے آ رہے ہیں آنے اور